اور پھر مترہ نمبر 36 جو آج انشاءاللہ ڈسکس ہونا ہے ڈیٹیل کے ساتھ وہ ہے من گھڑت اور ضعیف الاسناد احدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ وہ بھی پرٹیکولر صحیح مسلم کے مقدمے کی روشنی میں تو ایک بات میں شروع میں یہاں کلیئر کر دوں میں نے پچھلی دفعہ بھی اشارتن عرض کی تھی کہ جب عموماً یہ بات بولی جاتی ہے نا ضعیف حدیث تو اس سے مراد ضعیف سند ہی ہوتا ہے یہ بعض لوگ کہتے ہیں جی حدیث کی گستا کر دیتے ہیں یہ کہتے ہیں ضعیف حدیث بھائی جب اس کی ساری اصناط ضعیب ہوں گی پھر حدیث ضعید ہی کہلائے گی تو یہ دونوں اکویلنٹ ورڈ استعمال ہوتے ہیں البتہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ ایک حدیث کی ضعیف صنعت ہو پھر اس کی صحیح صنعت بھی مل جائے پھر ہم اس کی صنعت کو ضعیب کہیں گے حدیث صحیح ہوگی مثال کے طور پر سنن نبی دعود میں ضعیب صنعت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب النکاح چیپٹر میں اگر میں سجدے کو جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس کی سنن نبی دعوت میں جو سند ہے وہ ضعیف ہے لیکن یہ حدیث صحیح ہے کیونکہ اس کی صحیح سند سنن ابن ماجہ میں موجود ہے تو اگر کسی حدیث کی صحیح سند مل جائے پھر وہ حدیث صحیح حدیث کہلائے گی اس کی سند کو ضعیف کہا جائے گا لیکن اگر کسی حدیث کی کوئی صنعت بھی ضعیف صحیح نہ ملے پھر اس حدیث کو بھی ہم دیکھتے ہیں وہ حدیث تو ہوئی نا تو یہ بات شروع میں کلیئر کر لیں تو بھائیو سورت النساء کی آیت نمبر ایک سو پچاس سے لے کر ایک سو باون تک ان تین آیات کے اوپر تقریباً سو منٹ کی گفتگو ہماری ہو چکی ہے اور ان سو منٹ میں سو منٹ کے اندر میں نے پینڈولم کی جو ایک ایکسٹریم ہے اس کو ایڈریس کیا ہے وہ ہے منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی کی جائے گی اب انشاءاللہ دوسری طرف آئیں گے دوسری ایکسٹریم کیا ہے یہ تو ایکسٹریم ہے صرف قرآن کو مانیں گے سنت اور حدیث کو نہیں مانیں گے اور دوسری ایکسٹریم ہے کہ ہر قسم کی حدیث ایون بزرگوں کے لکھے ہوئی قصہ کہانیاں اور واقعات کو بھی مان کے قرآن اور سنت کا واضح طور پر انکار کر دیں گے معد اللہ انجانے میں جان بوجھ کرنے تو یہ ہے دوسری ایکسٹریم اب یہاں میں تحدیث نعمت کے طور پر ایک بات ضرور کر دوں جس طریقے سے میں نے منکرین حدیث والا معاملہ ایڈریس کیا ہے سو منٹ کے اندر یہ ان اللہ تعالیٰ میرے اپنے علم کی حد تک کسی بندے نے نہ لکھنے میں اور نہ تقریر کے اندر اس طریقے سے پازیٹیولی ایڈریس کیا اور اس سے بڑھ کر ابھی یہ جو ٹاپک میں ایڈریس کرنے جا رہا ہوں ضعیف احادیث کا فتنہ اور من گھڑت احادیث کا فتنہ جس کی بنیاد پر اہل بدت اہل سنت کو کہتے ہیں یہ منکرین حدیث لوگوں کو بنا رہے ہیں کہنے نا دیس ضعیب ہے تب کو جی ضعیب کہہ دیں نا دیس لوگ تو ایک میرا جملہ جو ہے یہ اپنے ہرز جاں بنا رہے اور وہ جملہ یہ ہے کہ منقرین حدیث پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں نے تمام ضعیف احدیث اور قصہ کہانیوں کو بھی اپنے عقائد و نظریات کا جو ہے ممبا بنا لیا تھابل الحدیث نے تو بند مانا ہے منکرین حدیث کے خلاف کہ نہیں بھائی آپ ٹھیک کہتے ہو جو حدیث قرآن کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے وہ تو ہی صحیح نہیں ہے جو صحیح حدیث کے خلاف واقعات آ رہے ہیں وہ تو خود واقعات سنتم صحیح نہیں ہے ہم ان کو خود ہی ریجیکٹ کر دیتے اور یہ ایٹیچیوڈ اگر صحیح طریقے سے اپنایا جاتا تو آج منکرین حدیث نہ پیدا ہوتے یہ ریشن ہے ان لوگوں کا اس میں خصوصاً دو پرسنالٹیز جنہوں نے صحیح احادیث کے حوالے سے سب سے شروع میں کام کیا وہ ہیں ایک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ دو سو چھپن ہجری اور دوسرے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ المتوع دو سو اکسٹھ ہزری یعنی وفا دو سو اکسٹھ ہجری میں ان کی ہوئی تو آج کی گفتگو میں سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ ہے صحیح مسلم کا مقدمہ امام مسلم بن حجاج قشیری رحمت اللہ علیہ نے صحیح مسلم کا مقدمہ خود لکھا ہے صحیح مسلم کے سات کتاب کے اندر وہ موجود ہے مقدمہ جس میں سو روایتیں ایسی لے کر آئے ہیں تقریباً بیس صفات کے اوپر جس میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ صحیح حدیث کیوں ضروری ہے اور ضعیف ال احادیث امت کا بیڑا غرق کر دیں گی اس وقت اس بندے نے بارہ سو سال پہلے یہ فورسی کر لیا تو اس مقدمے کی اہمیت دل میں ڈالنے کے لیے میں شروع میں پانچ بڑی مثالیں دینا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارا مطلب ہے کہ ہمیں چیزوں کی قدر نہیں آتی جب تک کہ کوئی ہمارے سامنے اسٹانشنگ قسم کی, کی حیران کن بات نہ رکھتے تو اب میں پانچ ایسی احادیث پیش کرنے لگا ہوں جو احادیث کی کتابوں میں ہیں اور پوری پوری متصل اسناب کے ساتھ ہیں اور ان پانچ حدیثوں میں سے کسی ایک کو بھی مان لیں تو ہم بےمان ہو جائیں گے خود اگر صحیح اور صحیح کا فرق نہ کیا جائے تو وہ احادیث بھی پھر مان لینی چاہیے جو لوگ صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں کرتے بہمان ہو جائیں ان میں سے تین ہیں تو ہے ہی پرٹیکولر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں یہ تو دعا ہے دیں آپ اصحاب الحدیث کو اہل حدیث محدثین کو کہ جنہوں نے صحیح اور ضعیف کا فرق کر کے کتابیں الگ کی ادروائز تو یہ ہمارے گلے پڑ جاتی کی ہے تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی کوشش لیکن اس سے پہلے میں انشاءاللہ تعالی وہ پانچ مثالیں پیش کروں گا لیکن دو چیزیں یہاں پر آپ سن لیں ایک تو یہ جو صحیح مسلم کا مقدمہ ہے یہ ہمارے اہل سنت پاک ڈاٹ کام کے اوپر ریسرچ پیپر نمبر پندرہ کے نام سے سلیس اردو ترجمہ اس کا اختصار کر کے وہ تقریباً بیس سفات کو چار سفات پہ دو ورقوں پہ میں لے کے آئے وہ الحمد وہ گلاس ہے وہ آج ہم انشاءاللہ قبر بھی کریں اس کے اندر اور دوسری چیز ریسرچ پیپر نمبر ٹین ہے جس کے اندر قرآن اور سنت اور اسلامی سکھ کی جو اصطلاحات ہے 120 کے قریب اصطلاحات وہ ہے ریسرچ پیپر نمبر 10 اہل سنت پاک ڈاٹ کے اوپر جس میں کہ اجماع کیا ہوتا ہے اجتہاد کیا ہوتا ہے جرح کسے کہتے ہیں تعدل کسے کہتے ہیں راجے کیا ہوتا ہے صحیح عزیز کیا ہوتی ہے حسن عدیز کیا ہوتی ہے ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے موضوع حدیز کیا ہوتی ہے مرفوع عدیز کیا ہوتی ہے موقوف عدیز کیا ہوتی ہے مکتوح حدیث کیا ہوتی ہے اسی طریقے سے منکر کیا ہوتی ہے مرسل حدیث کیا ہوتی ہے مترو راوی کون سا ہوتا ہے اس قسم کی ایک سو بیس ٹرمنالوجیز ایل سنت پاک ڈاٹ کام پہ بارہ سفوں کا ایک سچ پیپر رکھا ہوا ہے دس نمبر کے اوپر قرآن اور سنت اور اسلامی فط کی بنیادی اصطلاحات تو وہ بھی ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں کیونکہ لیکچر کے اندر تمام چیزیں بیان کرنا بڑی مشکل ہو ہو جاتی ہیں تو میں اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ وہ انشاءاللہ شاء سا اللہ ساتھ ساتھ ضرور بیان کروں گا تو اب وہ اسٹانشنگ فیکٹس وہ پانچ حدیثیں تاکہ صحیح مسلم کے مقدمے کی اہمیت ہمیں پتہ چلے وہ میں پیش کرتا ہوں اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ لیں اور اپنی نیند اڑا لیں مثال نمبر ایک امام یعقوب بن سفیان الفارسی کی کتاب ہے کتاب المارفا والتاریخ اس میں جلد نمبر تین بھر صفحہ 771 کے اوپر متصل پوری صحیح صنعت کے ساتھ سوائے ایک سکم کے یہ روایت موجود ہے کہ سیدنا النا بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اور بخاری مسلم کی احادیث کے تحت یہ وہ صحابی ہیں جن کو منافقین کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے انہوں نے ابو موسا اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ یہ منافق ہے ابو مسافری بےڑا غرب ہو گیا امام سید ابو مسافری کو فارغ ہو گئے اس حدیث کے تحت کیونکہ اظامہ بھی نیمان کہہ رہے ہیں ان کو تو حضور منافقین کے نا تو ابو مسافری بھی فارغ ان کی تمام احدیث بھی فارغ متصل صنعت ہے بالکل ٹھیک ہے صرف ایک چھوٹا سا سکم ہے کہ اس میں امام آمش جو ہے وہ مدلس ہے انہوں نے تدلیس کی اب تدلیس کا ذکر چونکہ بار بار آئے گا لہٰذا میں یہاں پر یہ بات بھی تھوڑی سی بتا دوں کہ یہ تدلیس کیا بھلا کا نام ہے یہ بہت ساری حدیثیں اس کی وجہ سے فارغ ہوتی ہیں تدلیس یہ ہوتی ہے کہ کوئی محدث حدیث بیان کرتے ہوئے اپنے استاد کے نام کو چھپا لے اور ڈائریکٹلی اس استاد کا نام لے کہ جس سے حدیث اس کے استاد نے لی ہوتی ہے مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احمد بن حمبل سے حدیث سنی ہے اور احمد بن حمبل نے سنی ہے امام شافی سے اب اگر خدا نہ خاصہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ احمد بن حمبل کو نکال کر کہیں کہ امام شافی سے روایت ہے تو امام شافی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات تو امام بخاری کی ثابت نہیں ہے وہ سب دو سو چار ایجوی کے اندر ہی فوت ہو گئے تھے اور امام بخاری اس وقت ہارڈلی جو ہے وہ سات اٹھ سال کے تھے ایک سو میں پیدا ہوئے تو اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ بیچ میں سے جو بندہ نکال لیں گے تو وہ ہم کہیں گے انہوں نے تدلیس کی چھپا لیا بیچ والے راوی کو اور ڈائریکٹ امام شافی کا نام لیا لیکن یہ ہوتے سکا تھے محدسی یہ کبھی نہیں کہتے تھے کہ میں نے امام شافی سے سنا کبھی نہیں کہتے تھے حدثنا یا اخبرنا کہتے تھے ان، ان سے روایت کرتے ان شافی کہ شافی سے روایت ہے یہ نہیں کہتے تھے کہ میں نے شافی سے سنا تو فور پتا چل جاتا تھا کہ یہ بیچ میں کوئی بندہ سکپ کر رہے ہیں اور اگر وہ سکپ کریں اور ان کی عادت ہو تدلیس کرنا یوں چھپانا تو ایسے راوی کو ہم کہتے ہیں مدلس اور یہ راوی کو بہت زیادہ نہیں ٹوٹل آدھی اس میں تین سو راوی جو ہے وہ مدلس ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ تین سو جو ہے وہ اہم ترین راوی ہیں تو تدلیس کو اے بھی سمجھا گیا ہے بعض محدثین کے نزدیک لیکن اس کو علم حدیث کے اندر ایک مقام حاصل ہے کہ اس کی وجہ سے وہ راوی فارغ نہیں ہو جاتا ورنہ مدلسین سے خود امام بخاری امام مسلم نے احادیث لی ہے تو اگر مدلس راوی ہوگا پھر ہم سما کی تصریح کریں گے کہ واقعی اس نے حدیث سنی بیچ میں وابطہ ڈالا اور یہ کیوں کرتے تھے اس کی مین وجہ یہ ہوتی تھی کہ اپنی صنعت کو علی کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ ہمارے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بہت کم واقع اور بعض بعد وہ اپنے شگیدوں کا امتحان لینے کے لیے بھی کرتے تھے لیکن بر اس کا نقصان بہت ہوا اسی لیے امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں زنا سے بھی بدتر سمجھتا ہوں تدلیس کرنے کو لیکن وہ خود بھی مدلسین سے روایت کر لیا کرتے تھے لیکن اس روایت کو کہ جس میں سما کی تصریح ہو جائے تو صحیح بخاری اور مسلم میں جتنی مدلسین کی ان والی روایتیں ہیں وہ تمام سما کی تصریح کے ساتھ ہیں اور وہ مطابق میں امام بخاری امام مسلم نے لی ہیں لہذا بہاری مسلم میں جو تدریس والی روایت ہوگی وہ صحیح ہوگی کیونکہ پہلے امام بہاری امام مسلم پوری متصل صنعت لے کے آئیں گے اس کی تائید کے اندر پھر مدلسین ان کی روایت لے کر آئیں گے تو یہ تدریس والا مسئلہ سمجھ آ گیا تو امام آمش اس میں مدلس ہیں لہذا یہ حدیث ہوئی ضعیف اور یہ امام مسلم نے بھی لکھ دیا ہے ہی مسلم کے مقدمے میں کہ مدلس کی آن والی روایت کے ضعیف ہونے پر سب کا اتفاق ہے اتفاق ہے جب تک سما کی تسری نہ مل جائے تو اسی میں یہ بات یاد رکھیں اب کہ وہ جو حدیث جو ہمارے بریلوی اور جو بندی بھائی قبروں سے فیض لینے کے لیے پیش کرتے ہیں اور اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں مصنف ابن ابی شہبہ کے اندر اور سن القبرا البحیکی کے اندر موجود ہے وہ حدیث کیا ہے کہ ایک عرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قبر پر آیا اور اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور پھر اس میں مختلف روایتیں آتی ہیں کہ قبر انور سے آواز آئی کہ تمہیں بخش دیا گیا بعد میں خواب میں ہوا کہ بخش دیا گیا جاؤ عمر کو میرا سلام کہہ دو اس کو کو سختی نہ کرے یہ لہٰذا سی یہ ساری باتیں یہ ایون آواز ابن تصدیق نے بھی یہ بے سنت بات لی تو اس کی پوری صنعت مصنف ابن ابھی شہبہ میں موجود ہے اور سن القبرہ بہکی کے اندر موجود ہے صنعت بالکل ٹھیک ہے یہی رابی آمش مدلس ہے لہذا اگر ہمارے بریلوی اور جوبندی بندی بھائیوں نے اس حدیث کو صحیح ماننا ہے قبر پہ جا کے یہ مانگنے والی پھر اس حدیث کو بھی صحیح مانے کہ ابو مساجری بھی بنا کے ایک مسئلہ حل کریں گے دوسرا گرا ہو جائے گا اسی طریقے سے سنن القبرا بھئیکی کے اندر صحیح صنعت کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ تین مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد میں اعتقاب جائز نہیں مسجد نبوی بیت اللہ شریف اور مسجد اقصا یہ حدیث بھی پوری صنعت اس کی متصل ہے لیکن اس میں سفیام بن عیانہ رحمتہ اللہ علیہ مدلس ہے انہوں نے ان سے روایت کی ہے تو جو تدریس نہیں مانتا پھر وہ تین مسجدوں کے علاوہ اتخاف بھی نہ کرے پھر ملکرین حدیث کو جواب دے کہ قرآن میں تو متلکن آیا کہ مسجدوں میں اتکاف کرو گے صورت البقرہ کے اندر اسی طریقے سے وہ حدیث بھی غیب ہو گئی اکلوتی حدیث جو جامعہ ترمجی اور سنبی دعود میں اور امام اب دود نے خود اس کو لکھ دیا یہ حدیث صحیح نہیں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف نماز کے شروع میں رفع ذہن کرتے تھے اور حقوق میں جاتے وقت اور حقوق سے اٹھتے وقت نہیں کرتے تھے اس میں سبیاں سوری متلف ہے لہذا اگر سگیا سوری کی تدریس کسی نے نہیں مانی ابو مسافری کو بھی پھر منافق مانے وہ ماض اللہ تو ہمارے سارے مسئلے سیدھے ہوتے جائیں گے ہم ایک اصول رکھیں گے دوگلی پالیسی نہیں کہ تاری نہیں مننی ساڑی ہے تو مننی نہیں, نہیں ایک اصول لہذا اب یہاں پر ایک کڑوی گولی جو ہے وہ ہمارے اہل عزیز بھائیوں کے لیے بھی ہے کہ وہ جو عدیث ہے سنبی دعود کے اندر کہ نبی سسنم اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر شمار کرتے تھے تصویرات وہ عدیز بھی ضعیف ہے اس میں بھی ہے جس طرح ابوالمزاحثی کو منافق کہنے والی حدیث میں آمج مدلس ہے لہٰذا یہ حدیث ضعی ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف دائیں ہاتھ پہ شمار کرتے تھے صحیح عدیظ شامہ ترمنی سلمبی دعود میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انگلیوں پر پڑھو یہ تمہارے ذکر کی گواہی دیں گی قیامت مت اللہ ان کو زبان دے گا یہ تمہارے ذکر کی گواہی دیں گی اس حدیث کے تحت دونوں ہاتھوں پر پڑھ کے گواہ کرنا چاہیے ہاتھوں کو البتہ اگر کوئی یا کر لیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کام جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے کرتے تھے اس کے تحت کوئی دایا آتا پڑتا ہے تو جائز ہے لیکن یہ کہنا کہ بائیں بھی پڑھنا غلط ہے یہ ظلم ہو جائے گا ورنہ اس میں بھی عامش مدلس اور ابو مسافری کو منافق کہنے والی حدیث میں بھی عامش مدلس یہ بہت بڑی فقی ہوگی سارے مقابلے فکر کے لیے انشاءاللہ مجھ سے کوئی ناراض نہیں ہوگا میں نے ساروں کو فقی دے دی تھوڑی تھوڑی الحمدللہ اب مثال نمبر دو وہ ہے امام ابن ساکر کی تاریخ دمشق میں متصل صنعت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے. اور ظلم یہ ہے کہ یہی حدیث نقل کر کے شیخ ذکر کاندلوی صاحب نے فضائل امال میں فضائل نماز کے چیپٹر میں یہ حدیث نقل کی ہے تین سو چوہتر نمبر صفحہ جو رائے منڈ سے چھپتی ہے کتب خانہ فیضی کی اب آپ سوچ رہے ہوں گے شیخ ذکر صاحب نے نقل کی تو یہ مجرم کیوں اور وہ کیوں نہیں اس کا جواب بعد میں آئے گا حدیث نقل کر دینا جرم نہیں ہوتا اس حدیث سے رزل نکالنے والا مجرم ہوتا ہے جس کو پتہ بھی ہو گئے ہے دیتسین تو صرف دخل کرتے وہ آگے آئے گا اس کا جو آپ کے کی کیوں کتابوں میں لکھتے تھے وہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا تو شیخ ذکر صاحب فضال نماز والے پورشن میں فضال اعبال میں لے کے آئے ماض اللہ اسکر اللہ کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز پڑھتے تھے تحجد کی تو اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیتے تھے تاکہ نیند کے غلبے کی وجہ سے گر نہ پڑے یعنی بیدلی کی نماز پڑھتے تھے نا اللہ تو پھر اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل کر دی کی ما انزلنا قرآن تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھ جائیں کہتے ہیں جی اس آیت کا شان نزول یہ ہے کیا آپ کو رسیوں سے باندھ لیتے تھے بھائیوں یہ آیت آگے بھی پڑھ لیتے تو پتہ چل جاتا اس کی اگلی آیت ہے لمن اے محبوس صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن تو نصیحت ہے اس کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے آپ ٹینشن نہ لیں لوگ ایمان نہیں لا رہے قرآن پر یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکل میں پڑھ دیں کہ لازمی لوگ کلمہ پڑھیں یہ تو اس کے لیے نصیحت ہے جو خود نصیحت حاصل کرنا چاہے جو اللہ سے کرے وہ قرآن خود ہی بتا رہے کہ اس سے مراد ہے کہ قرآن کی تبلیغ پہ ٹینشن نہ لیں یہ نہیں ہے کہ حضور اپنے آپ کو رسیوں سے باندھتے تھے اور دوسری طرف صحیح بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو ایک رسی لٹک رہی تھی پوچھا یہ رسی کس نے لٹکائی ہوئی ہے تو کہا کہ آپ کی بیٹی زینب جو ہے اپنا جوڑا اس رسی سے باندھ لیتی ہے رات کو نماز پڑھتے ہوئے جب ان کو نیند آتی ہے تو دھچکا لگتا ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے تو اس کی برکت سے وہ نماز پڑھتی رہتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھولو اس رسی کو جب تک دل اور دماغ ساتھ دے اس وقت تک توجہ کے ساتھ نماز پڑھو اور جب نیند آئے تو آرام کرو بے توجہی کے ساتھ نماز نہ پڑھو اضور اپنی بیٹی کو تو یہ فرما رہے ہیں خود اپنے آپ کو رسیوں سے باندھیں گے اب آپ کو یہ بھی پتا چلی کہ بخاری مسلم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ بخاری مسلم میں بالکل اور حدیث ہے اور یہ حدیث بھی شیخ ذکری صاحب نے جو نقل کی یہ بھی تاریخ ابن نے ساتھ کر اسی جلدوں کے اوپر سند کے ساتھ آج سے تقریباً سمجھ لیں آپ نو سو سال پہلے لکھی گئی ہے اس میں پوری سند کے ساتھ یہ روایت ہے اب اگلی تین مثالیں جو ہیں یہ دل کو تھام تھانے یہ انسان کو بےمان کرنے والی مثالیں لیکن مجبوری ہے ظاہر ہے کہ اب ضعیف فدیشوں کے اوپر لوگوں نے مسئلے کھڑے کیے ہوئے لوگوں کے نماز کا طریقہ بھی ضعیف حدیثوں پہ ہے عقید عقیدے بھی ضعیف فدیثوں پہ ہیں تو لہذا یہ اب باتیں کرنا تو ضروری ہیں جب تک جب آپریشن ہی اسی وقت جب تک آپریشن نہیں ہوگا اس وقت تک یہ معاملہ حال نہیں ہوگا مثال نمبر تین مسند امام احمد میں جلد پانچ صفحہ ایک سو چھتیس پر بالکل متصل صنعت کے ساتھ حدیث موجود ہیں اور بدقسمتی کے بعد کہ یہ کہ حدیث امام بخاری کی جو کتاب ہے العدب المفرت اس میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 936 اور نو نمبر اس سے انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ ڈاکٹر پہلقادی صاحب والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا جو ان کو سمجھ نہیں آتا بہت بڑے موقع ہے ماشاءاللہ لیکن کچھ باتیں ان کو بھی سمجھ نہیں آتی وہ ادھر سے حل ہوں گی مسند امام احمد اور العدب المفرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے نصب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا اسو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے اور یہ بات کرنا ایسا نہ کرنا ڈائریکٹ بات کرنا کہ اپنے باپ کی شرم کاٹ کے اپنی زبان پہ رکھ لو اگر تم اپنے جالیت والے نصب پہ فخر کرتے ہو اسفر اللہ حضور ایسی زبان سے بات نکال سکتے سورت القلم میں آئے وہ رکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہے اور سعید بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے کہ سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم شرما یہ ہے بخاری مسلم اور یہ ہے دوسری کتاب ہے اب مسرد امام احمد کوئی چھوٹی کتاب تو نہیں ہے جناب جو کہتے ہیں یہ دیفیں تو لکھی ہوئی ہیں نا آپ کے نیچے بھی آس باندھنے والی اس حدیث کو احمد ان سعید کو کون کہا ہوا سرد نکل کر دیے حکم کو نہیں لگایا ہوا تو مانے بئیمان ہو جائے اس عدیش کو مان کے لہذا یہاں سے وہ مسئلے بھی دو حال ہوئے ایک یہ تو یہ کہا جاتا تھا کہ جی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الادب المفرد میں یہ فلا فلا عیسے موجود ہیں یہ کیوں نہیں مانتے تو امام بخاری کا دعویٰ صرف صحیح بخاری کی صحت پر ہے اور وہ بھی ان کے دعوے پہ ہم نے نہیں مانا امت کے علماء نے اس کو پرکھا ہے امام بخاری کی کتاب ہے العدب المفرت ہم اس کی کئی حدیثوں کو نہیں صحیح مانتے نہ امام بخاری کا دعوی ہے صحیح بخاری اور مسلم کے علاوہ کوئی بیس کی کتاب ایسی نہیں جس کی ساری متصل الرسناد احادیث کسی ہو ورنہ اور یہاں وہ دوسری معاملہ بھی حل ہو گیا ادھر یہ والا معاملہ جس کو ڈاکٹر تہلکی صاحب کہتے تھے کہ یہ بخاری نے لکھا ہے آپ مانتے کیوں نہیں آپ الدم ابرد کو تو بھائی مانتے ہیں اگر صنعت صحیح ہوگی صحیح بخاری سے باہر امام بخاری کی جتنی کتاب میں صنعت صحیح پیش کرنی ہوگی اور دوسرا مسئلہ حل ہوا جو یہ کہتے ہیں, کہ ہم ہیں ہم امام عفا امام بخاری کے مقلد ہیں. تو اگر ہم امام بخاری کے مقلد ہوتے تو ان کی یہ ساری چیزوں کو ہم مان لیتے ہیں ہم امام بخاری کے مقلد نہیں ان کی حدیث لیتے ہیں امام عنیفا کی بھی کوئی حدیثیں ہیں تو لے گئے ہمارے سارا آنکھوں پر لیکن اگر ان کی مفاد کے چار سو سال کے بعد ایک بندہ کتاب لکھ کے گئے امام علیفا نے فرمایا اور صنعت بیان کوئی نہ کرے ہدایاں لکھ دے تو ہم کیسے مان لیں صنعت کے بغیر تو حدیث نہیں مانی جاتی امام عنیفا رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہاں سے مان جائے گی لہٰذا یہ مسئلہ بھی حال ہوا یہ جو لوگوں کو غلط پٹی پڑھاتے ہیں تکلیف کے لیے تو بھائی نہ تو ہم مقلد ہیں اور نہ غیر مقلف ہم متبع سنت ہیں الحمدللہ مثال نمبر چار امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ المتفا تین سو دس ہی جریر. سب سے پہلے قرآن کی تفسیر ابن جریر تفسیر تبری لکھنے والے یہ بھی بڑی خطرناک فقیر سورت الحداب کی تفسیر میں وہ ایک روایت لے کر آیا بڑی خطرناک روایت بہت خطرناک امام سوز روایت اور یہی وہ روایت ہے جو کشف المحجوب میں علی بن عثمان اجبیری صاحب نے صوفیت کی ایک ٹرم شکر اور صاحب کا بیان ثابت کرنے کے لیے یہ روایت لکھ کے معاملہ خراب کر دیا ان کا معاملہ اتنی لیے خراب ہوا اگر انہوں نے لکھی ہے و اللہ لیکن چونکہ ان کے ماننے والے کہنے ہیں کہ ان کی لکھی ہوئی ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اس لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ کے کہنے پر انہی کی لکھی ہوئی بریلوی دوبندی دونوں کا ترجمہ کش المحجوب کا اٹھا کے دیکھ لیں دونوں نے یہ بات لکھ دی صحاب اور سکر کے چیپٹر میں یہ کرتے ہیں باب نمبر ٹرمپ میں اور یہ تفسیر ابن جریر سے بھی معذ اللہ, اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک دفعہ زید بن ہارسا منہ بولے بیٹے اپنے ان کی بیوی پہ پڑی تو حضور کو پسند آ گئی کسی کی بیوی معذ اللہ پھر اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے زید بن حادثہ کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت ڈال دی تاکہ وہ طلاق دے دے اور بعد میں حضور نے خود شادی کر لی سیدہ زینب کے ساتھ یہ سٹوری بنا دی ہوا یہی تھا کہ زید نے چھوڑ دیا لیکن اس طریقے سے نہیں ہوا تھا وہ صورت اللہ پڑھ کے دیکھ لیں وہ ایسا ہوا ہی نہیں لیکن یہ روایت لکھ دی اب اس روایت کو اگر ہم مان لیں تو منکرین حدیث بھی ٹھیک کہتے ہیں قرآن تو کہہ رہے ماں بلاہ تمہارے نبی نہ کبھی بہ ہیں نہ کبھی بے را چلے نبی کے لیے سکر ثابت کر دیا ظالموں نے سوفیے ثابت کرنے کے لیے نبی کو سکر میں مان لیا جائے نشے کی حالت میں اور جزب کی کیفیت میں تو دین کا بیڑا غرق ہو جائے گا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تختہ مشک بنایا با اور وہ عزیز پھر دوبارہ یاد کر لیں جو بخاری اور مسلم کی متفع والے عزیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کواری لڑکیوں سے زیادہ شرماؤ یاد اور آخری مثال نمبر پانچ موسٹ ڈینجرس آئی ہیو ایور ریٹ یہ والی مثال سب سے ختم آپ سوچ رہے ہوں گے اتنی خطرناک تو پہلے اب کون سی اتنی خطرناک آ گئی یہ روایت سنیں ابن جریر المتمفا تین سو دس ہیجری تفصیل ابن جریر میں اور امام ابن کثیر بھی لے آئے ہیں تفصیل ابن کثیر میں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے المتمفا سات سو چوہتر ہجری سورہ النجم کی آیت نمبر انیس اور بیس کے ساتھ اس کی تفسیر نے ان آیات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو ان کے بڑے تین بت تھے لات منات اور عزا اس کو کنڈیم کیا گیا اس کے ساتھ ان دونوں تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر شیطان نے دو آیات اور جاری کر دی اپنی طرف سے ماض اللہ اور آیات بھی لکھی ہوئی ہیں تِلْكَ چل غوران کل اولا بشپا یہ تینوں ناد منات اور, اور شفا ضرور قبول کی جائے گی باز اور بھی صحیح بٹھایا ہے منجمی مَن راہ اعلیٰ یہ سورج شروع میں پڑھ لیتے اسی میں آیا من راہ وا اس میں یہ فٹ کر دی اور پھر واقعہ لکھا ہے کہ جب یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہوئی تو مشرقین بھی اور صاحب سارے سجدے میں گر پڑے گا لو جی سا ڈھائی ایک ہو گیا جی اونی ایک ہو گیا بعض اللہ یہ حدیث چار سندیں ہیں اس کی اور چاروں متصل ہیں چاروں متصل بالکل صحیح اور اس میں دو تابعین تو ایسے ہیں جن سے یہ روایتیں ہیں وہ اعلی ترین تابین ہے سعید مسئد رحمت اللہ علیہ المتفیٰ 93 ہجری اور دوسرے قطع رحمتہ اللہ علیہ المتوفیٰ 117 سو ہجری چار تابعین تک مکمل سند شہی کے ساتھ یہ روایت موجود ہے اب جو یہ کہتے ہیں نا کہ تابعین کی بات حجت ہے تو یہ چار روایتیں ہیں تابعین سے مان کے تو بے مان ہو جائیں کہتے ہیں جی فلاں تو تابعی تھا اس نے کوئی بات تابعی کے بغیر کی ہوگی زیادہ یہ بات یاد رکھیں یہ بھی بات امام مسلم نے مقدمے میں لکھ دی ہے کہ تابعی کا کول کوئی شہ نہیں ہے برسل کوئی حجت نہیں ہے جب تک کا نام مینشن نہ کرے ورنہ کئی چیزیں ہیں تابعین کی جو صحابہ اکرام کے خلاف ہے مسلم شریف کے مقدمے میں یہ شیطان سے انہوں نے بات سنی ہے کسی سیابی سے, سے نہیں سنی تو تابعین چار تابعین یہ واقعہ بیان کرتے ہیں لیکن یہ واقعہ صرف اس اصول محدثین کو ماننے سے ہی غلط ثابت ہوگا کہ تابعی کا کال تابعی کی صنعت بالکل کوئی حجت نہیں جب تک صحابی کا نام مینشن نہ کرے کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ نہیں پایا اگرچہ اس نے صحابہ کا زمانہ پایا ہو لہذا امام علیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا امام ابراہیم نخی کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ یہ تابعین تھے لہذا ان کی باتیں صحابہ سے ہٹ نہیں ہوں گی پھر یہ بھی باتیں مان لیں تو پہلی بات ہے کہ امام ابراہیم نقی رحمتہ اللہ علیہ تو تابی ہیں امام علیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابی نہیں ہے خود کشم الماجوم میں علی بن عثمان اجغیر صاحب نے تبا تابعین کے چیپٹر میں ان کو ڈالا ہے. آج سے سال پہلے ہنفیوں کے بہت بڑے صوبی بزرگ علی بن عثمان اجغیر صاحب نے تبا تابعین کے چیپٹر میں معاون فا رحمۃ اللہ علیہ کو ڈالا ہے وہ بھی مبارک دور ہے وہ تابعی بھی ہوں تب بھی بات اچھے نہیں بھرنا یہ چار باتیں بھی ماننی پڑیں گی یہ ہے الزامی جواب اور الحمد اب آئے اس بات کی طرف وہ کریٹیکل سوال کہ آخر یہ حدیثیں جب اس طرح کی تھی تو محدیثین نے لکھی کیوں کیوں لکھی محدسین نے نہ لکھتے بال والے لوگ تو نقل کر کے مجرم ہوئے تو لکھنے والے کیوں نہیں مجرم تو یہ بات بھی آپ سمجھ لیں لکھنے والے مجرم کیوں نہیں یہ بہت کریٹیکل بات ہے اس کی دو وجوہات پہلی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں محدثین کے درمیان یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی تھی کہ اگر کوئی محدث حدیث کی سرد بیان کر دے اور وہ روایت لکھ دے چاہے وہ روایت صحیح ہے یا ضعیف اس پر کچھ گناہ نہیں ہوگا وہ بتا جو رہا ہے کہ میں نے کس سے سنی ہے بطن اگر میں کہتا ہوں غلام کا قادیانی نے کہا تو میں نے اس جال کا نام لے لیا اب اس کے سر پہ ہے تو اس طریقے سے وہ سنعت لکھتے تھے پوری سنعد لکھتے تھے پھر الادا سے اسماور جال کا علم اسٹیبلش ہوا جرا اور تعدیل کا جس میں پوری پوری راویوں کی ڈیٹیل آئی کہ اس راوی کی حدیث ایکسپٹیبل ہوگی اس کی نہیں ہوگی یہ پوری ڈیٹیل الادا سے کتابیں بھی ان محدثیم نے لکھی کہ جیسے ہم میتھمیٹکس میں بھی کرتے تھے لا کے لیے لادہ سے ٹیبل ہوتا تھا اس ٹیبل سے دیکھ کے تو کا فارمولہ ہم ڈال کے تو اب حل کرتے تھے لہذا ادیشوں کی سندوں کو چیک کرنے کے لیے لادہ سے کتابیں ہیں اسماور اجال کی ان کو دیکھ کر پھر فیصلہ کیا جائے گا صحیح اور ضعیف کا یہ ہوگی پہلی ریزن اور دوسری ریزن کہ ضعیف دیشیں بھائیوں انہوں نے اس لیے لکھی تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ دیشے ضعیف ہیں ورژنا لوگوں نے کہنا تھی جس راج بھی کہاٹیاں بھی دیشا حسن جی وہ پتا نہیں گوار کیے کتنے وہ بھی میں بتا دوں گا گئی ہے وہ جی ایک لاکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹل حدیثیں دس ہزار روایت ہیں لاکھ طرح سے روایت کرنے کے لیے سو سو سال کا ایک سال کی زندگی چاہیے یہ جھوٹ ہے وہ حدیث کے ترک ہیں لاکھوں میں مثلا ان نمل امال ایک عدیث ہے اس کی سات سو سندے ہیں تو وہ سات سو دیسے بنی ہوئی عزیز تو ایک ہوئی وہ ترک زیادہ ہے حدیث لاکھوں میں ٹوٹل سے زیادہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آگے ان شاء تعالی بات آ بھی جائے گی تو یہ دوسری ریزن کے ذیل فدیسوں کا پتہ چل جائے اس لیے محدثین نے یہ چیزیں جمع کی اور وہ بات بھی اب آپ سمجھ لیجیے سنن ابی دود کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے جس چیپٹر کا نام ہے رف نہ کرنے کا بیان مولوی لکھ دیتا اپنی کتابوں میں کیونکہ اس کو پتہ ہے کبھی کسی نے کھول کے یہ پڑھنے نہیں چیپٹر یہ چیپٹر اس غریب نے پڑھنا کیوں ہے امام دعود رحمت اللہ علیہ نے رفل یہ دین نہ کرنے کا بیان اس میں انٹرنیشنل لمبنگ کے مطابق پانچ احدیث لے کے آئے سات سو اڑتالیس سے لے کر انچاس پچاس اکاون باون پانچ حدیث امام دود لے کے آئے ہیں سات سو اڑتالیس نمبر حدیث لے کے آئے ہیں سعیدنا عبد بن مسروز رضی اللہ تعالیٰ کی وہ اکلوتی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز کے شروع میں رفلیہ دین کرتے تھے بعد میں نہیں کرتے تھے سات نے لکھ دیا وئی سا بھی تحیح اعلی ہاضل بہانا و لئی سا بھی تحین اعلی حاضل ان مانوں میں یہ حدیث صحیح نہیں ہے ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث صحیح نہیں ہے اب انہوں نے مولویوں نے کیا کیا اردو ترجمے والی جو تھی ابو دعود اس میں سے یہ اس کی عربی بھی نکال دی اردو بھی نکال دی لیکن عربی نسخوں میں موجود ہے ان کے اپنے مقبر والوں میں اور چور لنگوٹی چھوڑ جاتا ہے مشکا شریف میں نکالنا بھول گئے مشکاہت والے نے بھی یہ جیت لکھی ہے اور ساتھ لکھا ہے کہ مشکاہ سے نکالنا بھول گئے چور چو اپنی ہوٹی تو چھوڑ جاتا ہے نا تو مشکا شریف ابو دعود کے بھی پانچ سو سال بعد لکھی گئی آٹھ سے تقریبا سات آٹھ سو سال پہلے اس میں بھی یہ الفاظ موجود ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے اگلی چار حدیثیں امام دعود نے بڑا بن آزف ربیع اللہ تعالیٰ سے لی ایک ایک صنعت پر بحث کر کے پھر کنکلوڈنگ جملہ انہوں نے بولا 752 نمبر حدیث کے بعد کہ حاض حدیث تھا بھی صحیح اور بتایا کہ یہ کوفے کے بعد جب راوی بیان کرتا تھا اس نے, اس نے اپنے الفاظ ایڈ کر لیے اس کے الفاظ ٹکراتے ہیں یہ اپنے سٹیٹمنٹ بدل لیتا ہے پوری ڈیٹیل سے بیٹھ کر کے کنکلوڈ کیا کہ یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے آپ کہتے ہیں روپے دہ نہ کرنے کا بیان جی پورا چیپٹر ہے وہ چیپٹر آپ کے خلاف باندھا ہوا ہے وہ چیپٹر کھول کے تو دیکھیں تو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کروڑ رنتے اور مانو دعد نے, نے ننگا کر کے رکھ دیا ہے منکرین حزیز کو اور ضعیب الاسناد حدیث کے پیچھے چلنے والوں پر انہوں نے ایک گجرت قائم کر دی ہے الحمدللہ اللہ تعالی کی کروڑوں رہتے ہوں ان پر الحمدللہ تو نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا میرا ایک ریسرچ پیپر ہے مکمل نماز محمدی صحیح احادیث کی روشنی میں ڈاٹ کام پر ریسرچ پیپر نمبر ایٹ رکھا ہوا ہے ایک سو چالیس احادیث صرف چار تخوں میں سمو کے پوری نماز کا طریقہ ایڈریس کیا گیا ڈیٹیل کسی کو چاہیے ہو وہاں سے پڑھ لیں یہ تو تھی حدیثیں لیکن مسئلہ یہاں ہے کہ دین کی کتابوں سے بھی واقعات علماء کی کتابوں سے قصہ کہانیاں ان کے نظریات بھی پروپیگیٹ کیے جا رہے ہیں اب اس پہ مجھے پورا گھنٹہ لگا نہیں چاہیے لیکن میں بیان نہیں کر رہا صرف آپ کو دو ریسرچ پیپر بتانے لگوں وہ آپ این ایس ڈاٹ کام سے ڈاؤن لوڈ کر لیں ایک ہے ہمارا ایکسکلوس ایکسکلوس ریسرچ پیپر جس کی وجہ سے ہمارے قتل کے فتوے نکالے ادھر مولویوں نے کہ یہ ہمارے بزرگوں کا گستاخ ہے شکر الحمدللہ لیکن یہ نہیں بتایا کہ بزرگوں نے گستاخی کیا کی ہوئی کی ہے جس کو یہ گستاخی کہہ رہے ہے کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ معذلہ اللہ, اللہ, اللہ صلی اشرف اللہ آل علیہ اشرف لا الہ الا اللہ چیشتی رسول اللہ یہ نہیں بتا رہے کہ بزرگ کر کے کیا گئے ہوئے ہیں تو جو غلطیاں نکالا اس کو کہتے ہیں بزرگوں کا گستاخ ہے الحمدللہ ہم بزرگوں کے گستاخ آپ رسول اللہ کے گستاخ ہم تو زیادہ گنگار ہوں گے آپ کا تو ایمان ہی باقی رہے گا الحمدللہ ہم وہ بھی نہیں رسول اللہ کے گستاخوں کے ہم گستاخ رسول اللہ کے غلاموں کے ہم غلام ہیں الحمدللہ لیکن پہلے غلام ہونا تو ثابت کریں اپنے ناموں کے کلمے پڑھوانے والے جو ہیں وہ آپ پڑھیں گے اس میں پورے پورے حوالے موجود ہیں اندھا دھند پیروی کا انجام ریسرچ پیپر نمبر ٹو اور ریسرچ پیپر نمبر سکس قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ اس میں, میں نے انڈیا پاکستان کے بڑے بڑے جو علماء گزرے ہیں جن کی وجہ سے لوگ قرآن اور بید کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے معاملات کھولیں کہ دیکھیں بھائی ان کی یہ باتیں بھی ہیں اب فیصلہ آپ خود کریں اور الحمدللہ وہ پورے ریسرچ پیپر بڑے احترام کے ساتھ لکھے ہیں مولانا احمد رضا بریلوی صاحب مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ہر ایک بندے کا نام احترام سے اور پروٹوکول کے ساتھ لکھا ہے اور کوئی اسے کمنٹس بات نہیں کیے بلکہ صرف ان کی عبارت اور بھی جو حدیث لکھتی ہے وہ آپ خود پڑھ لیں تو اب آج ہے یہ ساری باتیں کس لیے تھیں وہ تھا امام مسلم کا مقدمہ انشاءاللہ شاء تعالی مجھے اب لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ شاء ایک گھنٹہ پورا ہو گیا اور میرا ڈیڑھ گھنٹے کا ٹارگٹ تھا وہ تیس منٹ میں انشاءاللہ شاء یہ گو مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا ہے میں کس جگہ پہ پہنچ چکا ہوں تو صحیح مسلم کا مقدمہ یہ اہم ترین یہ مقدمہ میری طرف متوجہ ہوں یہ مقدمہ دو اعتبار سے مہر ہے ایک ان فنیٹکس کے اوپر جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث کا علم تو ویسے ہی لکھ دیا گیا ہے کوئی احتیاط نہیں کی گئی یہ آپ پڑھیں گے آپ کو حرانگی ہوگی کہ سب سے بڑے منکرین حدیث جو ہے امام مسلم خود ہے سو کارڈ منکرین حدیث کس طرح حدیثوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ یہ من گڑتا ہے یہ ضعیف فرماتے ہیں بچو ان سے پوری سائنس ہے یہ علم یہ کہتے ہیں جی جو دل میں آیا تو حدیثیں لکھ دی مہدین نے آپ کو یہ پڑھ کے لگے گا مسلم کا مقدمہ کہ سب سے بڑے مرکز تو وہ خود تھے کس طرح انہوں نے دھیشے ریجیکٹ کی ہیں اور صحیح دیشوں کو الگ کیا ہے تو ایک تو ان پر موہر اور دوسرا ان بزرگوں کی تعلیمات پر اندھے دھند پیچھے چلنا اور دی روایتوں کے ذریعے قصہ کہانیوں کے ذریعے اپنے عقائد و نظریہ بنانا ان کے اوپر بھی یہ موہر ہے کہ بھائیوں یا تو دیشیں نہیں سنبھالی جا رہی ہیں آپ بزرگوں کے واقعات کی بات کر رہے ہیں اور جی وہ غریب قسم کے کسا کہانیوں کی, کی, کی, کی بات کر رہے ہیں کرتا ایسا نہیں تو اب اللہ کا نام لے کر وہ صحیح مسلم کا مقدمہ شروع کرتے ہیں ایک دفعہ بروشی پڑے علی محمد کماسالا مبارک محسمد مجید صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھتے ہوئے آپ کو لگے گا یہ آج کا جو ہم باتیں کر رہے ہیں نا لوگ کہتے ہیں جی وہ غریب باتیں کر رہے ہیں یہ ساری باتیں امام مسلم نے کی ہوئی ہیں یہ بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ شاء کس مقدمے نے میری زندگی چینج کی صحیح اور حدیث اور ضعیف حدیث کے فرق کے یہ امام کا حصہ ہے کہ ضعیف حدیث کو ضعیف الاسناد روایات من گڑت روایات کو نہ مانا جائے ورنہ بیڑا غرق ہو جائے گا میں مثالیں پہلے بتا چکا ہوں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نے امام مسلم کو یہ مشورہ دیا اللہ تعالیٰ اس پہ بھی رائم فرمائے اور امام مسلم پورے مقدمے میں جگہ جگہ اس کو دعائیں دیتے ہیں کہ تم نے یہ مجھے اچھا مشورہ دیا کہ میں صحیح مسلم شریف لکھوں تو وہ اپنے شاگرد کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں اب یہ بات فل بدی میں پڑھوں تو مزا نہیں آئے گا میں ایکزیکٹ وہ الفاظ پڑھنا چاہتا ہوں جہاں ضرورت پڑی میں ایڈریس کروں گا ورنہ ادروائز میں اس کو پڑتا چلا جاؤں گا یہ اتنے پیارے لفاظ ہیں کہ آپ کے دل میں اترتے چلے جائیں گے ان شاء اللہ شمد و سلاب کے بعد امام مسلم اپنے شگید ابو اسحاب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں آه. اللہ تجھ پر رحم فرمائے کہ تو نے اپنے پروردگار ہی کی توفیق سے یہ ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث مروی ہیں ان تمام احادیث کی تلاش اور جستجو کی جائے جو دین کے اصول اور اس کے احکام جو ثواب اور عذاب رغبت اور خوف یعنی فضائل و اخلاق کے متعلق ہوں اور تم وہ تمام احادیث ان مستند اطناب کے ساتھ چاہتے ہو جن کو علماء حدیث نے قبول کیا ہے اللہ تمہیں ہدایت ہے کہ تم نے اس بات کا ارادہ ظاہر کیا کہ میں اس قسم کی تمام احادیث کا ایک مجموعہ تیار کر کے اختصار کے ساتھ تمہارے لیے جمع کر دوں اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے جب میں نے تمہاری اس فرمائش پر غور کیا اور اس کے انجام کی طرف توجہ کی اور اللہ کرے کہ اس کا انجام اچھا ہو تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اور لوگوں سے پہلے خود میری ذات کو اس مجموعے کا فائدہ ہوگا کہ میرے پاس پرسنل نوٹ بن جائیں گے آجیو مضبوطی اور صحت کے ساتھ تھوڑی سی احادیث کو یاد رکھنا زیادہ آسان ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنہیں صحیح اور غیر صحیح احادیث میں تمیز حاصل ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ دوسرے لوگ ان کو بتا نہ دیں پس ایسی صورتحال میں تھوڑی تعداد میں صحیح روایات جمع کرنے کا ارادہ کرنا بہت زیادہ تعداد میں ضعیف روایات جمع کرنے سے زیادہ بہتر اور مفید ہوگا اب وہ کہتے ہیں میں کہ کن لوگوں سے آدیش نہیں لوں گا دیکھیں کیسے منکرین دیس ہیں سو گارڈ مز اللہ نمبر ایک وہ لوگ جن پر اکثر محدثین نے تام کیا جیسا عبداللہ بن مسور ابو جعفر مدائنی عمر بن خالد وغیرہ نمبر دو اور ان جیسے لوگ جن پر احادیث گھڑنے کی تہمت ان سے بھی حدیث نہیں میں لکھوں گا اس میں کتاب میں نمبر تین اور وہ لوگ جو آج خود احادیث بنانے میں بدنام ہو چکے ہیں اور نمبر چار اور اسی طرح کے وہ لوگ بھی جن کی اکثر احادیث منکر یا غلط ہوتی ہیں تو ایسے تمام لوگوں کی روایات کو ہم اپنی کتاب میں جمع نہیں کریں گے اصول حدیث کی اصطلاح میں منکر اس شخص کی حدیث کو کہتے ہیں جو سکا اور کامل الحفظ راویوں کی روایت کے خلاف روایت کر دے یعنی جو اتھینٹک علماء نے روایت کی ہیں ان کے خلاف کوئی بات کر دے تو منکر ہو جائے گی ایک ہوتا ہے منکر منکر جس کا انکار کیا گیا اس کی حدیث کا انکار پھر کیا جائے گا یا اس وہ کہتے ہیں یا تو وہ کامل الحفظ راویوں کی روایت کے خلاف کرے یا اس کی احادیث کی کسی نے بھی موافقت نہ کی ہو پس جب ایسی صورتحال ہو تو وہ راوی متروک الحدیث ہوگا اس کی حدیث ترک کر دی جائے گی اور اس کی احادیث محدثین کے نزدیک قابل قبول اور قابل عمل نہیں ہوگی اسی طرح اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ امام زہری بہت بڑے محدث تابعی امام ریفا رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام زہری یا امام حشام بن اروا جیسے عظیم بزرگوں سے روایات بیان کرتے ہوئے وہ حدیثیں بیان کرے اور ان کی حدیث اہل علم کے ہاں مشہور اور پھیلی ہوئی ہیں اور وہ کوئی ایسی روایت بیان کرے جس روایت کو ان دونوں بزرگوں کے مشہور شاگردوں نے بیان نہ کیا ہو اور یہ راوی جو روایت بیان کر رہا ہے وہ ان مشہور شاگردوں کے ساتھ بھی شامل نہ رہا ہو تو ایسے شک کی روایت بھی قبول نہیں کی جائے گی دیکھو ابھی تک تو اے قبول ہی نہیں ہوگی پتہ نہیں کیڑی ہوئے پھر یہ کہتے ہیں جی جو چیز آئی لکھ دی کتنی احتیاط احتیاط احتیاط احتیاط ہم نے روایت حدیث کے سلسلہ میں محدثین کے مذہب کو بیان کر دیا تاکہ جو لوگ اصول حدیث سے واقف نہیں ہیں ان میں سے اہل توفیق کو یہ ابتدائی معلومات حاصل ہو جائیں اے شگگرد عزیز ان تمام مذکورہ بالا باتوں کے بعد اللہ تجھ پر رحم کرے جب ہم نے ضعیف اور منکر احادیث کو الگ کرنے میں ان لوگوں کی غلطیوں کا جائزہ لیا جو اس ٹائم کتابیں لکھ رہے تھے بارہ سو سال پہلے آج والے تو چھوڑ دیں جو لوگ خود کو محدث کہتے ہیں تو دیکھا کہ یہ لوگ صرف صحیح اور مشہور احادیث پر اکتفا کرنے کی بجائے ان نامیوں سے بھی حدیثیں دیشیں نقل کر رہے ہیں جن کے بے وقوف اور غیر مستند ہونے کو یہ خود بھی مانتے ہیں جناب اڈے گاڑے بتوے آ رہے ہیں اپنے دور میں منع رگڑا کسی کا لحاظ نہیں اپنے دور کے لوگوں پر چرا کہ یہ خود مانتے ہیں یہ مصرف بے حدی سے لکھ رہے ہیں کتابوں میں لہذا یہ آج کا مسئلہ نہیں زیف روایتیں لکھنا یہ شروع سے چل رہا ہے یہ ساری بیماریاں شروع سے چل رہی ہیں جن کے بیوقوف اور غیر مسرد ہونے کو یہ خود بھی مانتے ہیں اب جو لوگ مجہول اور ضعی وسناد کے ذریعے ان من روایات کو نقل کر کے خامیوں سے ناواقف عوام میں پھیلا رہے ہیں تو ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ اے شگرد عزیز ہم تیری صحیح احادیث کو جمع کرنے والی فرمائش کو پورا کر رہی ہیں واجب اس زمانے میں پہنچ گیا نا جی اب کہتے ہیں یاد رکھو اے شاگرد اللہ تمہیں توفیق دے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ ہر ایک محدث جو صحیح اور غیر صحیح احادیث کی پہچان اور سکا اور غیر سکا رابیوں کی معرفت رکھتا ہے اس پر واجب ہے اس پر واجب ہے کہ وہ صرف ایسی حدیث نقل کرے جن کی اطناد صحیح ہو اور ان کے راویوں میں سے کوئی راوی بھی جھوٹا بدعتی اور سنت کا مخالفت کرنے والا نہ ہو یہ تین شرطیں یاد رکھ لیں ایک پہلی شرط تو بیان کر چکے ہیں حفظ ٹھیک ہونا چاہیے صحیح دیس کے لیے میں مینلی تین شرطیں ہی ہیں ان میں سے ٹاپ آف دا لسٹ دو ہیں حفظ ٹھیک ہو ریمبرنس اس کی ٹھیک ہو حفظ جس کو عربی میں کہتے ہیں اردو میں یاداشت دوسری چیز صدق عربی میں صدق اردو میں سچائی انگریزی میں ٹرتھ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں آپ ٹھیک ہو دماغ خراب نہ ہو گیا ہو بعد کا صحیح راوی بھی بڑھاپے کے اندر غلط ملت کر دیتے تھے اور سچا ہو تیسری ذرا ہلکی سی شرط ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس کی بدت کس لیول کی ہے بہت بڑے لیول کا بدت ہی ہوگا پھر حدیث قبول نہیں ہوگی اگر تھوڑے بہت معاملات ہوں گے تو محدسین اس کی عزیز کو قبول کر لیتے ہیں اگرچہ وہ اس میں بدت بھی پائی جاتی ہو تو وہ کہتے ہیں کوئی بھی جھوٹا بدتی اور سنت کا مخالفت کرنے والا نہ ہو یا اس رابی کا احباش نہ ہوا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتا نہ چلے لیکن جب پتا چل رہے پھر نتیش نہیں دی جائے گی اور ہمارے اس کال کی دلیل قرآن پاک سورت الحجرات کی وہ آئت نمبر چھ ہے کہتے ہیں دیسے کٹھی کی ہیں قرآن کو نہیں مانتے امام مسلم نے قرآن سے ہی دلیل پکڑی ہے کہ میں یہ جو کہہ رہا ہوں نا صحیح دیش, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ قرآن میں آیا اور ساتھ انہوں نے لکھا کہ اس کی مخالفت کو کرنے کی جرت بھی نہیں کرے گا ہماری دلیل کی اور وہ آیت کیا ہے سورت الحجرات کی آیت نمبر چھ جاذین فتح مان والو اگر کوئی فاسق شخص کوئی خبر تمہارے پاس لے کر آئے اس کی تحقیق کر لیا کرو کیوں کمم بھی جہالتن فتس بخو الم نازمین کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اگنورنس میں جہالیت کے اندر نہ جانتے ہوئے کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں تمہیں شرمندگی ہو کہ تم نے اس قوم کے ساتھ یہ کی معاملہ کیوں کیا یہ قتال کے معاملے میں پرٹیکولر بات ہے اور طبیل خاص کے اعتبار سے یہ ہے فاسک لوگوں کی خبر قبول نہیں ہوگی اب آگے ماں مسلم کہتے ہیں یاد رکھو محدثین کے نزدیک فاسک کی روایت اسی طرح مردود ہے جس طرح تم عام لوگوں کے نزدیک اس کی گواہی غیر مقبول ہے پرانے حکیم سے خبر فاصل کا غیر معتبر ہونا ثابت ہے اور اس پر حدیث بھی گواہ ہے کہ منکر راوی کی روایات بیان کرنا درست نہیں اور وہ حدیث وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شہرت کے ساتھ منقول ہے کہ جس نے علم کے باوجود جھوٹی حدیث کو میری طرف منسوخ کیا وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے جھوٹے بندے کی حدیث نہیں دی جائے گی اس کے بعد ماں مسلم رحمۃ اللہ علیہ پھر حدیثیں لے کر آئے اپنی بات کے ثبوت میں پہلی چھ حدیثیں چار سید صحابہ ہیں سیدنا علی سیدنا انت سیدنا ابو ریلا سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ علیہ مجمعین ایک یہ حدیث جس شخص نے اور یہ حدیث متفقن علیہ ہے صحیح بخاری میں بھی موجود ہے جس شخص نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوخ کی جو میں نے ارشاد نہیں فرمائی وہ اپنا مقام دو رخ میں دیکھ لیں وہ لیا بلّہ تعانہ اگلی تین حدیثیں سات سے لے کر نو تک متفقن حدیثیں یہ بھی صحیح بخاری میں بھی موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دیں وہ جھوٹا شخص پھر حدیث نمبر سولہ سید آب حریر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں جھوٹے دجال لوگ پیدا ہوں گے تم سے ایسی ایسی احادیث بیان کیا کریں گے جو تمہارے اباؤ دار نے بھی سنی ہوں گی ان سے بچنا ان سے بچنا کہیں تمہیں گمراہ نہ کرتے اور فتنے میں مبتلا نہ کرتے اور یہ نہ سمجھے یہ آج کے زمانے کی بات ہو رہی ہے یہ امام مسلم کے زمانے کی بات ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں میں اس لیے تو یہ کر رہا ہوں کہ لوگ جھوٹی دیشے گڑھ رہے ہیں تو یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ نئی نئی دیشے میں بھائی نئی, بھائی نئی, بھائی نئی, بھائی نئی بخاری کو نہیں لکھی ہوئی ہے آپ اور آپ آب کے ابا و اگر جال رہے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ دھی ہمارے بھی فٹ کر رہے ہیں چور بھی کہ چور چور تو میں ایک رنگل والے جملہ بولوں گا ان تم بابا حکم کی ولا تمہارے باؤجدان بھی گمراہ اگر انہوں نے بھی بخاری نہیں پڑھی وہ تو بارہ سو سال پہلے بخاری لکھی گئی ہے تمہیں اگر نہیں پتہ لگا صحیح بہاری میں نماز کا طریقہ کیا ہے صحیح مسلم میں تو علم ہم پہ کیوں لگاتے ہو ہم پہ تو سب لگاؤ جب ہم کوئی ایسی عدیت پیش کریں جیسے ان کے مولویوں نے مل کے ایک ایسی عدیظ بنائی ہے جو دنیا کی کسی عدیض کی کتاب میں موجود نہیں ہے کہ صحابہ کرام یا منافقین بت رکھ کے تھے اس لیے نبی صاحب کرام رفا دہ کرتے تھے یہ حدیز دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں لکھی ہونا چاہے ذیف درف کے ساتھ ہمیں ہم امربائی دین چھوڑ دیں گے عدیث تو یہ کاٹ رہے ہیں چور بھی کے چور چور بولے اگلی سترہ نمبر حدیث حدیث کا لفظ صحابہ رم تابین کے اقوال پہ بھی بولا جاتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو کا کال ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں بعض اوقات شیطان انسانی شکل میں اتر کر کسی مجمے میں حدیث بیان کرتا ہے اور جب مجمع چھٹ جاتا ہے تو لوگوں میں سے ایک شخص آتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں ایک آدمی حدیث بیان کر رہا تھا اس کی شکل تو ہمیں یاد ہے لیکن اس کا بائیو ڈیٹا کوئی نہیں پتا اور وہ شیطان ہوتا ہے حدیث بیان کر کے چلا جاتا ہے اسی لیے اسماور رجال کا علم اسٹیبلش کیا گیا ہے کہ پتا چلے کس نے حدیث بیان کی ای کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں حضرات فرماتے ہیں سرکار فرماتے ہیں سن سنا کے سننی نہیں پڑھ پڑھا کے سننی فرماتے ہیں آج کل تو بات صرف کہتے ہیں فرمایا فرماتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کوئی شن بھی نہیں اور وہ شان ہی ہوتا ہے حدیث نمبر سیدنا مجاہد فرماتے ہیں کہ ابر عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سنے جناب اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کس دور کی بات ہے ابن عباس کہتے ہیں ایک وہ وقت تھا ہمیں کوئی کہتا تھا کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم فوراً مدب ہو کر متوجہ ہو جاتے تھے کہ نبی سلم کی بات سنائی جا رہی ہے لیکن جب سے لوگوں نے حدیثیں گھڑنا شروع کر دیں اب ہمیں کوئی آگے حدیث سناتا ہے تو ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تا وقتے سے کہ وہ حدیث ہمیں خود سے پہلے نہ پتا ہو کیونکہ لوگوں نے اس علم کو بدنام کر دیا حدیثیں گھڑنی شروع کر دیں یہ کون کہہ رہا ہے عبداللہ بن اللہ بھی رسول سے زمانے میں آج کی بات نہیں ہو رہی حدیث نمبر بائیس ابن ابھی ملئیکا رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کو خط لکھا کہ حضرت میرے لیے کچھ احدیث لکھ کر چھو چھپ چھپا کر نا مجھے خاتمے بھجوا دیجیے تو ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ لڑکا بڑا لائق ہے میں چاہتا ہوں اس کے لیے احادیث جمع کر کے بھجوا دو تو انہوں نے سعیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے جو کئے ہوئے فیصلے تھے وہ منگوائے ابن عباد نے ابھی اللہ تعالیٰ نے پھر ان فیصلوں کو جب پڑھنا شروع کیا تو اکثر کا کہا یہ علی نے نہیں کیا ہوگا یہ علی نے نہیں کیا ہوگا بڑی تھوڑی سی باتیں انہوں نے اس میں سے نقل کی اور پھر کہا کہ یہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف یہ فیصلے منسوخ کر کے لکھے ہیں یہ تعریف ہو چکے ہیں اللہ کی قسم اگر علی نے یہ فیصلے کیے ہوتے تو وہ بھی گمراہ ہو جاتا یہ فیصلے علی نے نہیں کیے اس زمانے میں حضرت علی کی باتیں تعریف ہو گئی روافض کا مرض اس وقت بھی انجیکٹ ہو چکا تھا امت کے اندر تو کتنے سخت الفاظ استعمال کیے کہ حضرت علی نے بھی یہ کیا ہوتا تو وہ بھی گمراہ ہو جاتے حدیث نمبر چوبیس ابو اسلحا کہتے ہیں کہ حضرت علی کی وفات کے بعد ان کے ساتھیوں میں سے کسی نے حضرت علی کے کیے ہوئے فیصلوں کو نکالا اور یہ بات یاد رکھیں اہل محبت کے لیے صحیح مسلم کی عزیز علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مکمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافع مسلمانوں میں سوائے حضرت علی کے کوئی مثال موجود نہیں ہے کہ جب اہل قبلہ اہل کلمہ باغی ہو جائیں ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے سیدنا علی کے دور میں خوارج نے بغاوت کی سعیدہ عائشہ نے بغاوت کی سہیدنا معاویہ نے بغاوت کی اب خلیفت المسلمین کے خلاف بغاوت کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے ان کے قیدیوں کے ساتھ ان کے مقتولین کے ساتھ تو یہ سیدنا علی اس معاملے میں تمام آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں وہ امت میں امام ہیں اسی لیے دیکھیں برے بعد میں ان کے فیصلے منگوا رہے ہیں تو حضرت علی کے فیصلوں کو منگوایا گیا حدیث نمبر چوبیس تو ان کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو غرق کرے انہوں نے اتنا قیمتی علم برباد کر دیا کہ حضرت علی کے فیصلے چینج کر دیے حدیث نمبر 27 ابن سرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے لوگ اصلاب کی تحقیق کیا کرتے تھے لیکن جب سے دین میں بدعتیں داخل ہونا شروع ہو گئیں اور فطریں داخل ہوئے اب ہم ہر بندے کی حدیث قبول نہیں کرتے ہم راویوں کو دیکھتے ہیں صنعت سنت سنتے ہیں اگر اہل سنت راوی ہوں تو حدیث قبول کر لیتے ہیں اگر اہل بدعت ہوں تو حدیث نہیں قبول کرتے اہل سنت کا لفظ ابن سرین نے استعمال کیا ستر سے آبا کی زیارت کرنے والے المتوفا ایک سو رحمت اللہ علیہ اہل سنت کا لفظ اس زمانے میں استعمال ہو رہا تھا اصحاب اور اصحاب اور بعد میں ہوا ہے. اصل لفظ اہل السنت چلا ہے اہل البدع کے خلاف لیکن مسئلہ ہے کہ آج بریلوی بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں جو بھی اہل سنت کہتے ہیں اہل حدیث کہتے ہیں ہم اصلی اہل سنت ہیں علماء عرب کہتے ہیں ہم اہل, اہل سنت ہیں تو آلود سننا وہ ہوگا جو کتاب و سنت کوابین کے منج کے مطابق تکلیف کرتے ہوئے نہیں اور نہ غیر مقلدانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے اتباع سنت کے جذبے کے ساتھ عمل کرے گا وہ ہوگا اہل سنت اہل سنت کی حدیث ہوگی اہل بدت کی نو حدیث نمبر تیس عبداللہ بن زکوان رحمت اللہ علیہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے مدینہ شریف میں سو ایسے لوگوں کو پایا سو لوگ اب یہ سننی ہے بات سو ایسے لوگوں کو پایا جس پر جن لوگوں پر ان تابعین پر تمام مدینے والے لوگ متفق تھے کہ یہ بڑے نیک لوگ ہیں اور اس پر بھی متفق تھے کہ ان کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ چڈونے پنجابی اس گال کی تھے بولے بالے ہیں ان کو نہیں پتا ان کو ضعیف حدیث بیان کرے گا آگے سنا دیں گے بس تخبی پھیرنے والے ہیں خالی نمازے روزے کرنے والے ہیں یہ بڑا کلے علم ہے چوڈو بنا تو بیان نہیں کر سکتا اسی لیے تو مولویوں نے چھڈو بنایا ہوا ہے ہمیں ضعیف روایت بیان کر کے تو سو ان پر اتفاق تھا کہ یہ نیک ہے اور اس سے بھی اتفاق تھا ان کی کوئی نہیں قبول ہوگی وہ آگے بھی آ رہی ہے ایک اور چیز عبداللہ بن عثمان فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن مبارک کو فرماتے ہوئے سنا کہ افناب دین کا حصہ ہے اگر دین میں سند نہ ہو تو ہر شخص اپنی مرضی کا دین بیان کرے گا اب یہ مولوی کہتا ہے دیکھو جی صنعت ضروری ہے درس نظامی جی اور درس نظامی کی صنعت نہیں ہے یہ ادیس کی صنعت ہے دھوکا دیتے ہیں لیکن اسی روایت کو آگے سے پڑھنے میں دھوکھا ختم ہو جائے گا یہ سند ہے عزیز کی کہ کس نے کس سے سنا اس نے اس سے مطلب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بیسٹ صنعت کیا ہے میں نے سنا احمد بن حمل سے احمد بن حمل نے سنا امام محمد بن ادری شافی سے محمد بن ادری شافی نے سنا امام مالک بن انس سے امام مالک بن انس نے سنا امام نافے سے امام نافے نے عبداللہ بن عمر سے اور عبداللہ بن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ سے یہ ہے گولڈن چین صنعت یہ سنعت ہے ڈگری نہیں ہے ڈگری تو صحبا کے پاس بھی کوئی نہیں تھی کہ ڈگری والا کام تو بعد میں شروع ہے ڈگری علم کے لیے ضروری نہیں ہے علم پر نہ سمجھنا ضروری ہے تو عبداللہ بن مبارک کا کول حدیث نمبر 32 بتیس اسناب دین کا حصہ ہے اگر دین میں سند نہ ہو تو ہر شخص اپنی مرضی کا دین بیان کرے گا تو یہ سند بھی سمجھ لی اب ترک بھی سمجھ لیں ترک کہتے ہیں ٹریک کو مثال کے طور پر ایک صحابی نے ایک حدیث بیان کی دس تابین نے وہ حدیث سنی تو ایک حدیث اور اس کی دس سندے بن گئی پھر ہر تابعی آگے دس تبا تابین کو حدیث سکھائے تو کتنا ہو گیا دس زر بس سو ایک حدیث تھی شہید ابو ہریرا کی تبا تابعین تک پہنچتے ہوئے سو دیسے بن گئی اور امام بہاری مسلم تو تبا تابعین کے بھی بعد آئے ہیں وہاں تک پہنچتے ہوئے ایک ایک حدیث کی ہزار ہزار سندے تھیں زیادہ یہ جو امام بہاری امام مسلم کے بارے میں آتا ہے نا ایک لاکھ دیسے وہ ایک لاکھ روایتی اور ترک ہیں نہیں ہیں ادیسے ٹوٹل نبی سے تیس ہزار ہے ان میں سے بھی دس ہزار صحیح بیس ہزار صحیح اور من گڑتا جو محدثین نے بڑی دیانت داری کے ساتھ حجرت کلانی اور باقی محدثین نے تحقیق کی ہے اس مسئلے مطلب میں وسلم کا تو پورا آلہ رہا دعوت قرآن تیئیس سال تو قرآن نازل ہوتا رہا صدق کے بال ہی میں یہ فاطو وعید حضور کے جمعے کا خطبہ مسلم دیکھیں قرآن قرآن قرآن تو احادیث کہاں سے عبد السلم نے دس لاکھ بیان کر دی یہ تو ہزار سال کی زندگی چاہیے دس لاکھ حدیثے بیان کرنے کے لیے یہ ترک ہے تبا تاب تک پہنچتے ہوئے اسناد ہیں لاکھوں میں حدیثے ایک یہ جیسے امام مسلم شروع میں چھ جیسے لے کے حدیث تو ایک تھی جس نے جھوٹی بات منسوخ کی اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے اس کے اوپر سینکڑوں کے حساب سے اسناد موجود ہے تو یہ سمجھ رہے ہیں, یہ فرق بھی تو ٹوٹل تقریباً گیارہ سو سیاحا ایک رام علی ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت کی ہیں سوا لاکھ میں سے گیارہ سو سیابا اور ان میں سے بھی سات صحابہ ہیں جنہوں نے کثرت کے ساتھ روایت کی وہ اینڈ پہ ان میں ان کے نام بھی بتا دوں گا تو اب وہ یہ بات اگلی جوڑ لیں عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں اپنا دین کا حصہ ہے دین میں سند نہ ہو تو ہر شخص اپنی مرضی کا دین بیان کرے گا اور بات آگے کیا کہتے ہیں ابو اسحاق ابرہیم بن عیسا کہتے ہیں میں نے عبد بن مبارک کے سامنے ایک عدیش بیان کی دیکھیں جناب انہوں نے مبارک کے سامنے سنت بیان کرنی شروع بیان کی عبداللہ بن مبارک نے جھوٹ کے پڑو نہیں نہ ہوتے تو انہوں نے حضرت اے میری جناب درخت نظامی کی ڈگری جامعہ شرفیا تم اے جامعہ رضبیاں جامعہ سلفیا تھی ڈگری نہیں کر دی عبد اللہ مبارک نے کہا سنت بیان کرو انہوں نے کہا کہ یہ حدیث میں نے سنی ہے شہاب بن خراش سے عبداللہ بن مبارک نے کہا شہاب بن خراش سیکھا آدمی ہے سچا آدمی ہے یہ بتاؤ کہ شہاب بن خراش نے کس سے سنی ہے انہوں نے کہا کہ وہ کہتا ہے میں نے سنی حجاج بن دینار سے عبداللہ بن مبارک کہنے لگے حجاج بن دینار بھی سیکھا آدمی ہے اچھا یہ بتاؤ اس نے کس سے سنی تو کہنے لگے حجاج بن دینار کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آگے عبداللہ بن مبارک نے جو پکی دی وہ سنے کہتے ہیں ہو بھائی ہزار بن دینار کو رسول اللہ تک پہنچنے کے لیے کئی جنگل عبور کرنے پڑیں گے اور اونٹوں کی گردنیں تھک جائیں گی دوڑتے دوڑتے اتنا لمبا زمانہ ہے یہ کئی سالوں کا ہزار بن دینار نے رسول اللہ سے کیسے روایت کر دیا بیچ میں سے راوی مس ہے یہ دی ایکسپٹیبل نہیں ہے منقطع روایت ہے حالانکہ وہ بندہ سکھا ہے روایت منقطع یہاں کہتے ہیں جی امام عیفا رحمۃ اللہ نے فرمایا فلاں رحمۃ اللہ نے فرمایا اور بھائی یہ دیکھتے ہیں عبداللہ بن مبارک جو امام علیفا کے شاگرد ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کئی جنگل ہے رسول اللہ تک پہنچنے کے لیے لیکن یہ جنگل انہوں نے عبور کر لیے امام عریفا تک جنگل جتنے تھے چار سو سال ادایا لکھ کے پرے ماری اور کہا جی امام علیفا نے فرمایا کوئی سد ہی نہیں امام علیفہ کی فیس لے کے ہم مانیں گے لیکن ان کے ساتھی اقبال تو ہمارے لیے اجت نہیں ہے تو یہ معاملہ بھی حدیث نمبر 38 عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے سفیاان سوری سے کہا کہ آپ اباد بن کثیر کے بارے میں کیا کہتے ہیں بڑی عجیب و غریب ادیسیں وہ بیان کرتا ہے تو سفیاان سوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بندہ نے کہ لیکن ادیسے ٹھیک نہیں بیان کرتا ہو تو انہوں نے پوچھا کہ اگر مجھ سے کوئی بندہ اس کے بارے میں پوچھے تو میں بتا دوں کہ یہ بندہ کہتا ہے تو انہوں نے کہا ہاں اس کی عبت کرو ضروری ہے ورنہ تو عدیشے بیان کرے گا عجیب و غریب تو کہتے ہیں جس مجرس میں اس کا ذکر ہوتا میں کہتا ہوں بات بن کثیر اچھا آدمی ہے لیکن حدیث اس کی نقبول کرو بےچارا پنجابی والی بات کیوں ڈھو ہے اس فیلڈ کے اندر اس بچارے کو پتا کچھ نہیں اب مجھے اور کوئی لفظ نہیں ملتا نا بات پنجابی زیادہ تر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو بات سمجھ آئے گی کہ اس بندے کی فیلڈ نہیں ہے بےچارا اب پالا ہے حدیث نمبر چالیس یا بن سعید بن قطان اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے نیک لوگوں سے بڑھ کر کسی کو جھوٹی حدیث بیان کرتے ہوئے نہیں دیکھا یہ سوفیات رد کیا ہے امام مسلم نے یہ نیک لوگ جتنے یہ جھوٹی دیس بیان کرتے ہیں پھر امام مسلم نے ساتھ کو کی ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے نیک لوگ بڑی جھوٹی دیسے بیان کرتے ہیں امام مسلم کہتے ہیں اصل میں یہ بےچارے نیتن نہیں جھوٹی دیسیں بیان کرتے ہیں ان کی زبان سے سلپ ہو جاتی جھوٹی باتیں لوگ ہے روز جاڑنے کے لیے چلو یار کو بنا ہی پڑھ لے گا جھوٹھی دھی بیان کر لو کہ ہر چیز کا ایک دل ہے اور قرآن کا دل سریاسی ہے چلو دیس بیان کر دو چلو لوگ قرآن ہی پڑھنا شروع کر دیں گے تو زبان پھر سلپ ہو جاتی جھوٹی. امام عزم کہتا ہے جھوٹی نہیں ماں بزلم کہتے ہیں یہ جھوٹ بولتے نہیں لیکن پھر بدی ان کی زبانوں سے جھوٹ نکل جاتا ہے حدیث نمبر چبن سفیاان بیان کرتے ہیں کہ لوگ جابر بن جدید الجوفی سے اس کے عقیدہ باطلہ کے اظہار سے پہلے حدیثیں بیان کیا کرتے تھے لیکن جب اس نے اپنے باطل عقیدے کا اظہار کیا پھر لوگوں نے حدیثیں لینا چھوڑ دی تو شاگردوں نے پوچھا وہ کون سا باطل عقیدہ تھا تو سفیاان رحمت اللہ علیہ فرمایا وہ رجت کا عقیدہ رکھتا تھا رجت کا کی وہ آگے آ جائے حدیث نمبر پچپن جراہ بن ملیش کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن جزید جو بھی سے سنا وہ کہتا تھا میرے پاس امام باقر کے رحمت اللہ ہے امام ابو جعفر امام الباقر بن علی بن حسین ان کے واسطے سے ستر ہزار ہزار عدیث حضور کی میرے پاس موجود ہیں اب امام باقر نے تو حضور کا زمانہ نہیں پایا ہوا نا تو تک وہ سند نہیں ہوگی پوری تو ستر ہزار ریسے کہتا تھا میرے پاس موجود ہیں اور وہ ساری حدیثیں جو ہے وہ جھوٹی گ ڈھی ہوئی تھی وہ آ رہا ہے ریس نمبر اٹھاون سفیان بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا کہ ایک آدمی نے جعفر الجوفی سے پوچھا کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر اسی اس کی تفسیر تم کیا کرتے ہو اب یہ آئے تھے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں کہ ان کے بڑے بھائی لاوی نے کہا تھا میں اس وقت تک یہاں تک بیٹھا رہوں گا کیونکہ پہلے بھی وہ بنیا کو بھی رکھ لیا تھا عزیز نصر نے تو یوسف بھی پہلے گم ہو گیا تو میں تو اب اپنے باپ کے پاس جاؤں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت دے دے یا میرا ب... میرے باپ میرے لیے کوئی فیصلہ کرے تو یہ آیت ہے فلن اب رحل اربان علی ابی اوکم اللہ علی وہ خیر الحاق مین اور میں اس وقت تک یہاں سے نہیں ہٹوں گا جب تک کہ میرے باپ میرے لیے کچھ فرمائے یا اللہ ہی میرا معاملہ تمام نہ کر دے اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے تو جہاں جو کسی سے پوچھا کہ اس آیت کی تفصیل کیا ہے اس نے دیکھا طرف سے تفسیر بیان کر دی وہ کہتا ہے جی کہ اس کی تفسیر یہ ہے اور وہ تفسیر رافظی بیان کرتے ہیں امام مسلم نے لکھ دیا رابضی رابطی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بادلوں میں ہیں اور ہم ان کی اولاد میں سے کسی کا ساتھ اس وقت تک نہیں دیں گے جب تک حضرت علی بادلوں میں سے خود نہیں بولیں گے کہ فلاں بندے کو امام بنا لو تو یہ مراد ہے یہاں تو سفیاان سوری کہتے ہیں کہ یہ ہے حجت کا عقیدہ کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی جو ہے وہ لوٹ لوٹ کر ہماری رہنمائی کے عمد تک کرتے رہیں گے اور آخر میں امام محدی کے ساتھ اتر کے وہ قتال کریں گے تو کے خلاف تو یہ ہے رجت کا عقیدہ اب یا امام عنیفر رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی صحیح طرح سے تاریخ بغداد میں موجود ہے کہ میں نے زیادہ رجوقی سے بڑا تذاب شخص نہیں اپنی زندگی میں چوٹا دیکھا اور میں نے اتاب بن ابی رباح سے بڑھ کر کوئی نیک آدمی اس روئے زمین پر نہیں دیکھا تو اتاب ان ابی ربا تابئی ہے اگر امام ریفا رحمتہ اللہ علیہ نے کسی صحابی کو دیکھا ہوتا تو کسی صحابی کا نام لیتے اس بات سے ظاہر ہوا کہ امام علیفا خود بھی اپنے آپ کو تباہ تابعی مانتے تھے انہوں نے کہا میں نے اتابی نبی ربا سے افضل شخص روح زمین پہ کوئی نہیں دیکھا اور وہ تابی تھے اتابن نبی ربا ورنہ اگر انت بن مالک کو دیکھا ہوتا تو کہتے میں نے اند بن مالک سے بڑھ کر کوئی عظیم شخص نہیں تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ امام علیفہ رحمۃ اللہ علیہ تباہ تاب تھے لیکن اس کے باوجود وہ پہلے تین سال کے مسلمانوں میں آتے ہیں ان کی عزت ہے ان کی جو باتیں کتاب و سنت کے خلاف ہیں وہ نہیں مانیں گے جو اس کے مطابق ہیں انہوں نے خود فرمایا میری کوئی بات کتاب و سنت جماعت ایون صحابہ کے اقبال کے خلاف وہ اس کو چھوڑو اور یہاں وہ بات بھی یاد کر لیں کہ کشف الماجوب میں علی بن عثمان حجویری صاحب نے بھی لکھ دیا تب تابعین کے چیپٹر میں امام فرحمۃ اللہ لکھو آج سے ہزار سال پہل پہلے انہوں نے بھی لکھا ہے اور وہ اپنے آپ کو بڑا جگہ جگہ کہتے ہیں میں امفی ہوں میں اہم ہوں تو سے بڑے احفیے ہیں یہ ہمارے آج کل کے انہوں نے بھی بھی انہوں نے انصاف کیا تب ات ان کے چیپٹر میں ڈالا ہے تو ان کے لیے یہ دلیل ہے حدیث نمبر چونسٹھ حضرت حمام نے کہا کہ ابو دعود العامہ حضرت کتادا کے پاس آئے جب وہ چلا گیا تو لوگوں نے کہا کہ اس شب کا دعویٰ ہے کہ وہ اٹھارہ بدری صحابہ سے ملا ہوا ہے یہ بھی سن لیں تو سبو کا گلا کٹنے لگا امام مسلم کے ہاتھوں تسبب کا گلا کہ ابو دعود العما جب گیا حضرت حمام کے پاس ہم کون ہے حضرت ابو کے شکیر جن کا میں نے بتایا کہ وہ دریافت ہو چکا ہے صحیفہ ہمام کا ایک سو دو اجڑی میں حضرت حمام کے پاس جب ابو داؤد آیا اور وہ چلا گیا تو قتادہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ امام صاحب یہ کہتا ہے میں اٹھارہ بدری صحابہ کو ملا ہوں تو آپ رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا اللہ انہوں نے کہا کہ یہ تعاون کے مرض سے پہلے تو بھیگ مانگا کرتا تھا اس کا فن حدیث کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا اب یہ کہتا ہے میں اٹھارہ بدری صحابہ کو ملا ہوں اور بھائی یہ اٹھارہ بدری صحابہ کی بات کر رہے دو بڑے تابعین حسن بطری اور سعید بن مسیب وہ بھی کسی بدری صحابی سے نہیں ملے سوائے سعد بن ابھی بکاس کے اور تصوف کے سارے سلسلے چلتے ہیں حسن بطری سے سعیدنا علی کی طرف حضرت علی بدری صاحبی نہیں تھے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حسن بصری ہوں یا سعید بن مسعید انہوں نے بھی صرف ایک بدری صحابی سے عدیثیں سنی ہیں اور وہ صاحب بن نبی وکاس ہیں عزرت علی کہاں حضرت علی تو چالیس ڈگری میں شہید ہو گئے تھے صاحب ابی وکاس چھپن ڈگری میں بہت ہوئے تو حسن بسری کی کوئی ملاقات شہید علی سے حدیث ثابت نہیں ہے لہٰذا سبو کا گلہ افغان مسلم نے کاٹ دیا کیونکہ ان کے چشتی قادری نشمندی سارے سزرے اس طریقے سے اوپر جاتے ہیں نشبند کا تو خیر ویسے ہی منقطع ہے وہ تو جاتا ہی ویسے ہی سلسلہ ہے قبروں سے چلتا ہے اس کی تو سنت ویسے ہی باطل ہے بات ہے باقی تین سلسلے حسن بدری سے حضرت علی تک جاتے تھے امام مسلم نے اس پہ آرا چلا دیا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے حسن بدری کی کوئی ملاقات کی تھی بدری صاحب سے نہیں سوائے بن ابھی بکاس کے اللہ تعالیٰ نے حدیث نمبر 79 علی بن مثر کا بیان ہے کہ میں نے اور حمزہ نے ابن ابی ایاج سے تقریباً ہزار احادیث سنی ایسنا جناب ہزار احادیث سنی پھر وہ کہتے ہیں کہ میں بعد میں حمزہ سے ملا اپنے کلاس فیلو سے ہم دونوں نے ہزار عدیث ابن اب سے سنی تھی تو حمزہ کہنے لگے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ابی ایاج سے سنی ہوئی ساری عدیشیں سنائی حضور نے صرف پانچ یا چھ حدیثوں کی تصدیق کی باقی ساری دیشیں حضور نے کہا یہ میری دیشیں نہیں ہیں ہزار میں سے چھ عدیشیں صحیح نکلی یہ کہنا دیسا تو ہے ناسا بھی ہے بخاری مسلم گیا نے ماں بخاری چھڑ دیا سن تر لاکھ وہ سٹیاں سن تو اللہ نے محفوظ ہے یہ اللہ کو ہم کہیں گے اللہ نے چھوڑ دی تھی پتا ہی نہیں وہ شروع سے سارے کہتے آ رہے چھوڑ دی تھی جو ہے نہیں تھی چھوڑ دی تھی جھوٹی بات وہ اسناد تر کہ بھائی ادیسے کہاں سے لاکھوں میں دس ہزار سے زیادہ ادیس نہیں ہے حدیث نمبر ایٹی تھری ابو نعیم کہتے ہیں کہ جب معلّہ بن عرفان نے ابو وائف کے حوالے سے بیان کیا کہ وہ کہتا ہے کہ ہمارے سامنے ابو اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین کے موقع پہ آ کے انہوں نے حدیث بیان کی اب سنے ابو نعیم کہتے ہیں معلّہ سے کیا ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے تھے کہ وہ سفیم میں آگے جگہ سفین تو ہوئی ہے سینتیس سی کے اندر یا پینتیس ہری کے اندر اور عبداللہ مسود تینتیس ہجری میں بہت ہو گئے تھے تو عبداللہ مسعود اپنی قبر سے باہر بھی چلائے تھے عطیش بیان کر کے چلے گئے شکر ہے وہاں کو صوفی نہیں بیٹھا تھا وہ حضور مارفت ہی گال ہے بزورگ نکل آدھے کبرہ دو باہر اس طرح موسین کی نظر میں کہیں نہیں ہے کہ وہ قبر سے نکل کے عتیش بیان کر سکتا ہے یہ نقبندی سلسلے نے کہا کہ بازی مستانی نے سادھک کہ مرنے کے چالیس سال کے بعد ان کی قبر پہ جا کے ان سے بیعت کی اور ابو الحسن سرکانی نے بازیب گسامی کے مرنے کے ستر سال کے بعد ان کی قبر پہ جا کے ان سے بیعت کی یہ انہی کے معاملے ویسے سلسلے چلتے ہیں محتسین تو کہتے ہیں عبد اللہ بن مسود قبر سے نکل آگے وہ صحابی کو نہیں مانتے کہ وہ قبر سے نکل آئے تو بزرگ کہاں سے نکل کے آگے تو بیعت کریں گے تو یہ دیکھیں میں ساتھ ساتھ کلیئر کر رہا ہوں یہ باتیں جی بھائی یہ ساری مر گڑت باتیں ہیں کتابوں پہ یہ باتیں نہیں بیٹھتی ہیں ڈکشنریز آلویز اتارٹی حدیث نمبر چوراسی افان بن مسلم فرماتے ہیں کہ ہم اسماعیل کی مجلس میں تھے اس شخص نے کسی شخص سے آ کر حدیث بیان کی تو میں نے برن کہہ دیا وہ شخص ٹھیک نہیں ہے جس سے آپ حدیث بیان کر رہے ہو تو دوسرا بندہ ذرا نیک تھا وہ کہنے لگا تو ایفان تھی بت کی تو میرے ساتھ اسماعیل کہنے لگے اس نے کوئی غیبت نہیں کی اس نے حکم بیان کیا ہے اور یہ واجب ہے بتایا جائے کون جھوٹا ہے یہ کہتے ہیں جی مرے ہوئے بزرگوں کو کہتے ہیں ہم نہ بتائے یہ لوگ کیا ظلم کر کے گئے واجب ہے ہم پہ ہاں گالی گلوچ نہیں کریں گے ان کی غلطیاں بتائیں گے گالی گلوچ کرنا منع ہے غلطیاں تو بتائیں گے پورا قرآن بڑا پڑا ہوا ہے اظہر یوسف علیہ السلام کے بھائی پیغمبر کے بیٹے ہیں ان پیغمبر کے بیٹوں کی کتنی غلطیاں اللہ تعالیٰ نے یوسف میں گنوائی ہیں کافر تو نہیں تھے مسلمان تھے سیاحا تھے پیغمبر کے بھائی تھے پیغمبر کے بیٹے تھے ان کی غلطیاں بھی بتائی ہیں بڑی غلطیاں نہ بیان کی جائیں گی میں نے سیدنا طرح معاویہ ربی اللہ تعالیٰ سے جو ہوئی میں نے بتا دی اس سے یہ مراد نہیں ان کو ہم گالی بولو شروع کر دیں لیکن ان کی جھوٹا دفاع بھی نہیں ہم کریں گے ان کی غلطیوں کا یا مغیرہ بن شوبا کا یا عمر بن آگ کا جنتی ہے اللہ ان کو معاف کرے لیکن مسئلہ ہے کہ جو غلطی ہے وہ غلطی ہو تو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا اس کے اوپر پہلے بھی اب امام مسلم اس کو کنکلوڈ کر رہے ہیں امام مسلم فرماتے ہیں ہم نے حدیث کے راویوں کے بارے میں اہل علم کا کلام راویوں کی جو تفصیل بیان کر دی اور ان کی روایتوں کے ساتھ جن عیوب اور نقائص کا ذکر کیا وہ صاحب فراست کے لیے کافی ہیں اگر وہ تمام تدقیدی اقوال نقل کیے جاتے جو راویان حدیث کے متعلق علماء حدیث نے بیان کیے ہیں تو ہماری کتاب بہت لمبی ہو جاتی آئم حدیث نے راویوں کا عیب کھول کر بیان کر دینا ضروری سمجھا اور جب ان سے اس کے بارے میں فتوا لیا گیا تو انہوں نے فتوا بھی دیا کہ ایب بیان کرنا ضروری ہے اور یہ بڑا اہم کام ہے کیونکہ دین کی بات جب بھی نقل کی جائے گی وہ تین چیزوں سے خالی نہیں ہوگی یہ جناب آپ پھکی آ رہی, رہی جائیں امال کے اندر تین چیزیں لی جائیں گی نمبر ایک یا تو حدیث کسی چیز کو حلال اور حرام کرنے کے بارے میں ہوگی نمبر دو یا حدیث کسی نیکی کے بات کے حکم اور کسی برائی کی ممانعت کے لیے ہوگی نمبر تین یا حدیث ترغیب اور ترغیب کے لیے ہوگی ترغیب کیا نیک کمال کے فضائل بیان کر کے لوگوں کو قائل کرنا اور ترغیب وعید بیان کرنا تو کہتے ہیں ان تینوں معاملوں میں حدیث ہوگی لہذا حدیث صحیح ہونی چاہیے اس بات سے پتا چلی کہ فضائل کے اندر بھی ضعیف حدیث امام مسلم رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک ایکسیپٹیبل نہیں ہے جب حدیث کا کوئی راوی خود سچا اور امانتدار ہو آپ کہہ رہے ہیں کہ چاہے جتنا مرضی نیک ہو اگر اس نے غلط حدیثیں بیان کی ہیں وہ بھی فارغ ہو جائے گا جب حدیث کا کوئی راوی خود سچا اور امانت دار نہ ہو اور پھر وہ روایت بھی بیان کرے اور بعد والے لوگ اس راوی کی خرابی کے باوجود دوسرے لوگوں کو جو اس کو غیر سکا کے طور پر نہ جانتے ہوں اس راوی کی کوئی روایت بیان کر دے اور اس کے احوال پر کوئی تنقید اور تبصرہ نہ کرے تو ایسے علماء دراصل مسلم مسلم عوام الناس کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں کیونکہ ان احادیث میں بہت سی حادیث من گھڑت ہوں گی اور آو عوام کی اکثریت راویوں کے احوال سے نواقیت کی بنا پر ان حدیثوں پر عمل کرنا شروع کر دے گی اور اس طریقے سے اس تمام کا گناہ اس راوی پر بھی ہوگا جس نے یہ حدیث بیان کی صحیح احادیث جن کو موت اور سکھا راویوں نے بیان کیا ہے اس قدر کثرت کے ساتھ موجود ہے کہ ان کی موجودگی میں ان باطل اور من گھڑت حدیثوں کو متلچن ضرورت ہی باقی نہیں رہتی بیان کرنے کی اس تحقیق کے بعد بھی میں نہیں سمجھتا یہ آخری جملے ہوں گے وہ کہتے ہیں اس تحقیق کے بعد میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی شخص اپنی کتاب میں مجہول غیر فکا اور غیر موتبر راویوں کی احادیث نقل کرے گا خصوصا جب کہ وہ سنت حدیث کی صنعت سے بھی واقف ہو اور اب آڑ گاڑا فتوا کہتے ہیں ہاں وہ شخص وہ اس طرح کی جیسے بیان کر سکتا ہے سوائے اس شخص کے کہ جو لوگوں کے نزدیک اپنا کثرت علم ثابت کرنا چاہتا ہو اور اس مقصد کے حصول کے لیے باطل اور من بھڑت اسناد کے ساتھ احادیث پیش کرنے میں ذرا بھی خوف اور ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے تاکہ لوگ اس کے وسیع علم اور زیادہ عدیثے جمع کرنے پہ اس کو بڑی داغ دیں بڑے پہنچے بزرگ ہے نیا عدیثہ اب کیا کہتے ہیں وہاں مسلم لیکن جو شخص بھی ایسے باطل طریقے کو اختیار کرے گا تو اہل علم اور عقلمند لوگوں میں ایسے عالم کی کوئی بکت نہیں رہے گی کوئی عزت نہیں رہے گی اور ایسا شخص عالم کہلوانے کے, کے بجائے جاہل کہلوانے کا حقدار ہے یہ ہے جاہل یہ کہتے ہیں بڑے بڑے ماں پاگل ہے ان کو کہا انہوں نے کہ یہ عالم کہلوانے کے, کے لائق نہیں ہے یہ جاہل ہے لا لا لا اللہ چی رضول اللہ محاذ عالم نہیں جاہر کے لوانے کے حقدار ہیں بھائی یہ گاڑا بدور رہے امام مسلم نے میرے نظر نہیں کرنا اب دو باتیں جو امام مسلم نے اینڈ بوڈ کی ہیں وہ میں پہلے ہی بیان کر چکا لیکن یا انہوں نے کہا کہ مرسل منقطع روایت تابعی کا کال کوئی حجت نہیں جب تک پوری علیہ سنت تک بیان نہیں ہوگی صحابی کے ذریعے ورنہ جنازہ نکل جائے گا دین کا جو پہلے بتا اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جو رابی تدریس کرتا ہو اس کی جب تک سما کی تدریس نہیں ہوگی سما کی تصریح نہیں ہوگی اس وقت تک اس کی آن والی روایت قبول نہیں کی جائے گی اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا مرض ہے حدیث کے اندر جب تک یہ مرض دور نہیں ہوگا مزلس کی آن والی روایت قبول نہیں ہوگی اب یہ آخری دو چار باتیں میں صرف زبانی کلامی کر دوں ایک تو گیارہ سو صحابہ میں سے جو سات صحابہ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیث روایت کی ان کے نام اور آخر میں جو میں نے کہا تھا میں آٹھ کتابوں کے نام اور زیٹ سال انشاءاللہ شاء ود ان آٹھ یا نو منٹ سات صحابہ ہیں جنہوں نے 50% پرسینٹ آف احادیث روایت کی ہے سات صحابہ احادیث کے ذخیرے کا پچاس فیصد سے زیادہ ان میں پہلے نمبر پر سیدنا ابو ہنیرا رضی اللہ تعالی انمتوفا انسٹھ ہجری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 58 سال تک اڑتالیس سال تک زندہ رہے اور پانچ ہزار تین سو چوہتر آدیث انہوں نے امت تک پہنچائی کتنی پانچ ہزار تین سو چوہتر اگر تک وہ رہا پانچ ہزار تین سو چوہتر ہے تو لاکھوں میں کہاں سے آ گئی وہ سندے ہیں بھائی ترک ہیں عدیثیں نہیں ہیں اگر ابو وہ کی کہ پانچ ہزار باقیوں کی تو ہی دائی دائی دائی دار ہے ہی ڈھائی ڈھائی زار ہیں وہ ٹوٹل دس ہزار کے قریب ہی بننی ہے اور ان میں کئی ہوں گی جو آپس میں متفق رلے بھی ہوگی دوسرے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفہ چوہتر ہجری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تریسٹھ سال تک زندہ رہے اور دو ہزار چھ سو تیس احادیث تیسرے نمبر پر سیدنا انت بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ہو المتوفہ ترانوے ہجری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بیاسی سال تک زندہ رہے اور انہوں نے دو ہزار دو سو چھیاسی احادیث عمر تک پہنچائی چوتھے نمبر پر سعیدہ عائشہ ربی اللہ تعالیٰ انہا المتبیہ اٹھاون ہجری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 47 سال تک زندہ رہی اور انہوں نے 2210 احادیث امت تک احادیث پانچویں نمبر پر سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفہ چوہتر ہجری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 63 سال تک زندہ رہے اور 1540 احادیث انہوں نے امت تک پہنچائی چھٹے نمبر پر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما المتوا 68 ہجری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 57 سال تک زندہ رہے اور 1160 احادیث امت تک پہنچائیں اور ساتویں اور آخری نمبر پر سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ المتوفہ 74 ہجری 63 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زندہ رہے اور 1100 احادیث امت تک پہنچائیں یہ ہے وہ سات بڑی بڑے جو شخصیات جنہوں نے احادیث کثرت سے روایت کی اب آخر میں صحیح آدیث کا مجموعہ آٹھ مجموعے کون سے اتھینٹک ہیں وہ بیان کرنے سے پہلے دو حدیثیں سن رہے ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا پھر ان کا جو مجھے دیکھیں گے جو ان کا پھر ان کا جو ان کو دیکھیں پھر ان کا جو ان کو دیکھیں صابا تابعین تبا تابعین یہ تین قرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین زمانے فرمائے بہتر ہیں اور فرمایا اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے امانت میں خیالت کرنے والے لوگ ہوں گے جھوٹی گواہیاں دینے والے یہ تینوں احباس کے لوگوں میں ہوں گے اور پھر صحیح بخاری اور مسلم کی علیہ حدیث ہے آج جو شخص اس روئے زمین پر زندہ ہے سو سال نہیں گزریں گے کہ اس پر قیامت قائم ہو جائے گی یعنی اس کی موت آ جائے گی اور صحیح مسلم میں الفاظ ہے سیدنا ابن عمر کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیشن کوئی اصل میں فرمائی تھی اسی حدیث کے ساتھ کہ سو سال کے اندر سحابہ اکرام کا کرن ختم ہو جائے گا قرن زمانہ پیریڈ تو پہلے سو سال میں صحابہ اکرام کا قرن ختم ہو گیا اگلے سو سال میں تابعین اس سے اگلے سو سال میں تباہ تابعین تو پہلے تین سو سال کے جو قرن ہیں قرون اولا تین کرن یہ بہترین زمانہ ہے اور الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ملون. ہے کہ حدیث کی ساری اتھینٹک کتابیں پہلے تین سو سال میں لکھی گئی ہیں نبی صدر سلم کی وفات ہوئی ملون. گیارہ ہجری میں گیارہ میں تین سو جمع کرے تین سو گیارہ کے اندر اندر تارے معدثین فوت ہو گئے جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی رندہ نہیں تھے اس سے پہلے ہی فوت ہو گئے آخری صحابی فوت ہوئے ابو تو عامر بن واسلہ رضی اللہ تعالیٰ المتفا ایک سو دس ہی جی وہ سو سال کے بعد صحابی فوت ہوئے پہلے سو سال میں صحابہ کا کرن ختم اگلے سو سال میں تابعین اس کے اگلے سو سال میں تباہ تابعین یہ ہے تین قرون اولا کے ادوا اب وہ کی کتابیں لیکن ظاہر میں خود بیان کروں گا تو ہمیں بات سمجھ نہیں آئے گی میں اس شخصیت کا نام لیتا ہوں جس نے میری طرح بڑی تحقیق کی بلکہ میں نے ان کی طرح تحقیق کی ان کی زندگی میں تصوف کا دور بھی گزرا پھر اللہ نے ان کو ہدایت دی اور انہوں نے اپنی زندگی کی آخری کتاب لکھی خجال شاہ ولی اللہ دل بھی رحمت اللہ علیہ المتوفہ 1176 سو مجھے بھی میسج آ رہے ہوتے ہیں شاہ ولی اللہ نے فلان لکھ بھائی شاہ ولی اللہ نے اپنی تمام شرکیہ کتابوں سے توحبہ کی ہے حجت اللہ البالغا کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے میں نے آج تک جو باتیں کتاب و سنت اور اجماع اور صحابہ کے خلاف لکھی ہیں میں ان سے توبہ کرتا ہوں شاہ ولی اللہ کی ساری کتابیں ریجیکٹڈ ہے اس سے پہلے کی جو سوفی پیش کرتے ہیں حجت اللہ بالغا میں انہوں نے لکھا ہے امت کی سب سے بڑی بدت چوتھی صدی میں شروع ہوئی اماموں کی اندھی تکلیف اور اس نے امت کا جنازہ نکالا ہے اور کہتے ہیں شاہ ولی اللہ کہتے تھے میں ہنفی ہوں تو حجرۃ اللہ بالغا میں انہوں نے کیا لکھا پھر انہوں نے لکھا کہ یہ جو لوگ اجمیر شریف جا کے اپنی منتیں پوری کر رہے ہیں یہ لوگ مشرقین مکہ سے بھی بدتا رہے ہیں لیکن ہم ان کو کافر اس لیے نہیں کہتے کہ یہ لوگ تو کلمہ دو ہیں ان کا کلمہ ہمیں روکتا ہے ورنہ ان کا تو گناہ گنا سے بھی بڑھ کر ہے اور مشرقین مکہ کے بھی ان معاملات سے بڑھ کر ہے یہ شاہ ولی اللہ حجت اللہ البالگاہ میں انہوں نے احادیث کی کتابوں کے چار طبقات بتائے ہیں اور چوتھے طبقے میں صوفیا کی کتابیں ڈالی اور کہتی ہیں ان کی تو کوئی اتنٹیسٹی نہیں ہے اور کہا کہ پہلے دو طبقوں کی آٹھ کتابوں پر امت کا اتفاق ہے اور ان میں سے بھی پہلی دو کتابیں ہی آتی ہیں جو سو فیصد صحیح ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور شاہل اللہ دلوی نے لکھا اس پہ امت کا اجماع ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی تمام متصرالسنار مرتو احادیث قطی و صحت ہے اس پہ امت کا اجماع ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری اور مسلم کا باقی کتابوں سے موازنہ کرواؤ تمہیں بہت دل نظر آئے گا پھر انہوں نے امام حاکم کو بھی بیچ میں جو ہے وہ نکتہ چینی کی کیا وہ کہتے ہیں امام حاکم نے اپنا نام تو رکھ دیا کتاب کا المستر حاکم اللہ صحیح لیکن حقیقت بات ہے کہ امام حاکم تو من گھڑت حدیثیں بھی بخاری مسلم کے راویوں کے نام پر اپنی کتاب میں لے آئے ہیں وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری امام مسلم اپنے ہر استاد سے اس وقت تک حدیث نہیں لکھتے تھے جب تک پوری بحث نہ کر لیں یہ نہیں کہ امام بخاری کا وہ راوی ہے اس سے جو دیس ہوگی وہ ٹھیک ہوگی ہو سکتا ہے آخری وقت میں اس کا حادثہ کمزور ہو گیا اس وقت امام حاکم نے روایت لی ہو تو کہتے ہیں نی حاک میں لکھی ہوئی ہے تو حاکم بخاری مسلم کی شرط پہ ٹھیک ہے سارا نہیں پچاس فیصد حاکم ٹھیک ہے پچاس فیصد کی حادثی ضعیف اور من گھٹ بھی ہیں تو وہ آٹھ کتابوں کا تعارف آپ سن لیں اب میں تمام کتابوں کے نام ان کے مصنفین کے نام ان کے سن وفات تینوں چیزیں بتاؤں گا تاکہ پتا چل جائے کہ تین سو گیارہ ہجری کے اندر اندر سارے لوگ فوت ہو گئے تھے یہ مبارک دور میں آٹھ کتابیں لکھی گئی ہیں پہلی کتاب صحیح بخاری امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ المتوفہ دو سو چھپن ہجری سات ہزار تین سو ستانوے احادیث کا مجموعہ صحیح بخاری شریف جمع فرمایا دوسرے نمبر پر صحیح مسلم امام ابو الحسین مسلم بن حجاج کشیری رحمت اللہ علیہ المتوفا دو سو اکسٹھ ہجری سات ہزار پانچ سو تریسٹھ احادیث کا مجموعہ صحیح مسلم شریف جمع فرمایا اور بخاری اور مسلم ہی صحیح ہیں نہیں? باقی جتنی کتابیں ہیں ان میں ایٹی پرسینٹ احادیث صحیح ہیں ٹوینٹی پرسینٹ ضعیف بھی ہیں لیکن اس میں تمام احادیث صحیح ہیں اقوال اس میں بھی ضعیف ہیں احادیث ساری صحیح ہیں اور بخاری اور مسلم جس حدیث پر متفق ہو جائے اس حدیث کو کہتے ہیں متفق العل ایک احادیث متفقن علیہ ہیں جو فواد عبد الباقی نے البکن المرجان کے نام سے اللہ سے چھاپ دی ہے انہوں نے لکھی اور وہ اردو میں بھی مل جاتی ہے ٹرانسلیشن ہوگی اب یہ مزے کی بات سن لیں کہ اگر تکرار نکال دی جائے تو صحیح بخاری میں چار ہزار عدیثے ہیں صحیح مسلم میں چار ہزار عدیثے ہیں اور ان چار میں سے بھی دو ہزار متفقن علیہ ہیں یعنی 50% پرسینٹ احادیث بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ ہیں یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے اور یہاں پر وہ چھ حدیثیں بھی مصطف ہیں جس میں نماز کا طریقہ ہے جس پہ انڈیا پاکستان کی فری طریقے پہ نماز نہیں پڑھ رہی جو ہمارا کمفرٹ آفس واگ ڈاٹ کام سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ پڑھنا یہ ہوگی بہاری مسلم تیسرے نمبر پر جامعہ ترمزی امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمزی رحمۃ اللہ علیہ المتفا دو سو اناسی ہجری 3956 احادیث کا مجموعہ جامعہ تر مجھے جمع فرمایا چوتھے نمبر پر سنن ابی داود امام ابو دعد سلمان بن اش اٹ رحمت اللہ علیہ المتوفا 274 ہجری دو ہجری پانچ ہزار دو احادیث کا مجموعہ سنن ابی داؤد جمع فرمایا پانچویں نمبر پر سنن نسائی امام احمد بن شعیب نسائی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 303 ہجری 311 کے اندر ہے پانچ ہزار سات سو اکسٹھ احادیث کا مجموعہ سنن نسائی جمع فرمایا چھٹے نمبر پر سنن ابن ماجہ امام محمد بن یزید ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ چار ہزار تین سو اکتالیس احادیث کا مجموعہ سنن ابن ماجہ جمع فرمایا یہ ہے کتب ستہ صحت ستا نہیں کہنا چاہیے صحیح ہے میں بہاری مسلم کتب ستہ یہ ہے سنن اربا چار کیونکہ اس ان میں ساری دشیں صحیح نہیں ہیں ایٹی پرسینٹ صحیح ہے ٹوینٹی پرسینٹ صحیح ہیں. اور آخری دو کتابیں ہیں المتا امام مالک حدیث کی پہلی کتاب جو باقاعدہ طور پر اسٹیبلش ہوئی امام مالک بن انف رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ ایک ہجری ایک احادیث اور روایات کا مجموعہ المتا امام مالک جمع فرمایا اور آٹھویں حدیث کی سب سے بڑی کتاب مسند امام احمد امام احمد بن حمبر رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 241 ہجری ستائیس ہزار چھ سو سینتالیس آدیث کا مجموعہ مسند امام احمد جمع فرمایا یہ ہیں آٹھ صحیح احادیث کی کتابیں جو اتھینٹک ترین ہیں اور ان میں بھی بخاری اور مسلم ٹاپ آف دا لسٹ ہے کہنے ہیں بڑیاں بڑیا ہیں بھائی پہلے بخاری مسلم تو پڑھ لو نا باقی چیزیں تو میں کہتا ہوں یہ تین کتابیں جو ہیں مسلمانوں کا ٹچ سٹون ہے کسوٹی ہیں قرآن پاک کے بعد صحیح بخاری اور صحیح مسلم ایز فار ایز عقائد کنسرنڈ قرآن پاک از اے پرفیکٹ بک یہ کوئی حدیث کی محتاج نہیں ہے اور ہمارے جو باقی معاملات ہیں اخلاقیات ہیں اعمال ہیں ان کی ڈیٹیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور اس کے بعد باقی کتابوں سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر میرے منہ سے جذبات میں کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اس کو محف کر دے میں سے اٹھنے کی دعا ہے سبحان دکھا